اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نزل الفرقان سور فرقان مکی صورت ہے سورۂ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے بیالیس نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں قرآن کریم کی پچیسویں صورت ہے سورت النور کے بعد سور نور کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط جب سور نور میں شرک اعتقادی کا رد ہو گیا تو اس صورت میں شرک فعلی کی تردید اور شرک فیری کا مبدہ ذکر ہو رہا ہے شرک فلبرکات سے تو یہاں مشرکوں کی صفات سے منع کیا جا رہا ہے و من اندونی ہی عالیہ آیت نمبر تین میں سورہ نور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر ہوئی کہ نبی کا خلاف نہ کرو تو یہاں زجر بھی استحضائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استحضاء کرتے ہیں ان کو زجر سورے نور میں عمل کی اصلاح تھی تو اس سورہ فرقان میں عقیدے کی اصلاح ذکر ہو رہی ہے سورت نور میں احوال المنافقین کا بیان تھا تب یہاں سورہ فرقان میں احوال المشرقین کا بیان ہے سورے نور کی آیت نمبر چونسٹھ میں فرمایا الا ان لہ ہماف سماواتی ورد تو یہاں آیت نمبر تین میں اس کی اس پہ ترقی اور زیادت یا سورت النور میں عمل کی فاہشہ رد ہوئی تو یہاں عقیدے کی فاہشہ رد ہو رہی ہے سورے نور کے ابتدا میں فرمایا تھا سورت انزلا و تو اس صورت میں آیت نمبر تیس میں نبی علیہ سلاط و السلام کی شکایت ان کے لیے جو لوگ اس فرض کتاب سے منہ پھیرتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا قرآنہ محجورہ سورہ نور کی آیت نمبر باسٹھ میں اوساف المومنین ذکر تھے تو اس صورت میں آیت نمبر ترسٹھ سے تفصیل اوساف المومنین کا بیان ہے سورہ نور میں بار بار ترغیب القرآن دیا گیا تو اس صورت میں آیت نمبر باون میں فرمایا و جاہد ہم بھی ہی جہادن نور میں سات مبادی تھے آداب تھے لی اسلاہل معاشرہ تو اس صورت میں سات دفعہ لفظ زلال سورت کا دعویٰ مقاصد اربا علیہ کا بیان اس بات توحید اس بات رسالت صدق کتاب اور اس بات قیامت صورت میں منقرید کے شبہات کے جوابات بھی کثرت سے دیے جا رہے ہیں تبارک اللہی نزل الفرقان اعلیٰ آبدی برکتیں ڈالنے والا ہے الذي وہ ذات نزل الفرقان اعلیٰ آبدی جس نے نازل فرمایا فرق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے پر علت اس لیے نازل فرمایا لی کو نا نظیرہ اس لیے کہ ہو جائے اللہ کا یہ بندہ مخلوق کے لیے ڈرانے والا اس کا قائد میں سارے مقاصد اربا عالیہ ذکر ہو گئے توحید تبارک الذی رسالت علی آبدی ہی سطق قرآن نزل الفرقان اس بات قیامت لیکون للعالمین عالمی قیامت سے ڈرانے والا تبارک الذی برکت کی سے کہتے ہیں امام زحاق فرماتے ہیں البرکت ہو کر لہٰ منہ اللہ استام اللہ برکت ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی یہ لفظ برکت استعمال نہیں کیا جائے گا برکتیں ڈالنے والا ایک اللہ ہے اللہ ہی ہے یہ زحاق کا قول تھا برکت و کلوہ من ہلاستا حسن بصری فرماتے تجی البرا کا من آئندی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے امام نصفی حنفی رحمت اللہ نے فرمایا یہ اقلی مت و تعظیمی لائمبریل اللہ اللہ برکت تعظیم کا کلمہ ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ برکت ڈال سکتا ہے یہ ناجائز ہے سوائے خدا کے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التاؤ ون نماؤ مال خیر اس کو برکت کہتے ہیں التاؤ نعمت دینا ون نما ان کو زیادہ کرنا مال خیر خیر کے ساتھ شر سے بچانا جب یہ تین باتیں جمع ہو جائیں تو اسے برکت کہتے ہیں نما مع خیر پھر شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ شہید فرمایا کرتے تھے والم ان براکتی منازل منازلت, مَنَازِلتٌ أَرْبَعًا جان لو یہ بات کہ برکت کی چار منازل ہیں چار منازل ہیں برکت کے ایک الخلق پیدا کرنا دوسرا و نما و تربیہ زیادہ کرنا تربیت کرنا تیسرا الابلاغ ول الموقیہ ایک موقع تک پہنچانا چوتھا وہ حصول الفائد تمنہ اس سے فائدہ بھی حاصل کرنا اللہ نے نعمتوں کو پیدا بھی کیا زیادہ بھی کرتا ہے ایک حد تک پہنچاتا بھی ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے ساری صفات اللہ کی ہیں فل برکت و فل خلقی ون نما و ابلاغ و تحصیل الفاظت کل حامین تعالی تو برکت فلخلق و نما ول ابلا موقع اور تحصیل الفائدہ للعبد یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے تو برکتیں ڈالنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے پھر عیسائیت کے نیچے نیشا پوری نے بہت اچھا کلام کیا وہ فرماتے ہیں فی ہی دلیل ان البارا کا خیرہ انما ہوا فل قرآن عیسائیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ برکت اور خیر یہ قرآن میں ہے اللہ برقت دیتا ہے لیکن قرآن کے ذریعے تبارک لدین زل الفرقان عبده ليكون قرآن کو فرقان کہتے ہیں کیوں کی للی ان نزلہ مفرقن فلا اوقات فیا اوقات کثیرتن اس لیے کہ یہ قرآن جدا جدا نازل ہوا ہے اوقات کثیرہ میں یا فرقان ان اللہ ذکر مال فرقانی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظیر اشارتن الدایت تحصیل و بال فرقان ب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ دیکھے فرقان کے ساتھ نبی کی صفت نظیر بیان ہوئی اللہ نے فرقان کو نازل کیا اس لیے کہ ہو جائے اللہ کا یہ بندہ لالمین نظیرہ لعال مین اشارتن الا انل ہدایت یاسل يحسل و بالقرآ بال تشریح یہ اشارہ اس طرف کیا گیا کہ فرقان کے ذریعے ہدایت حاصل ہوگی لیکن نبی کی تشریح کے ساتھ جب اس فرقان کی تشریح نبی کریں تو حدیث حجت ہے قرآن کی تشریح ب صاحب قرآن ی حجت ہے تو یہ حجیت حدیث پر دلیل ہے ان اللہ زکر مال فرقانی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ نظیرن اشارتن الدایت یحسل بل فرقانی بھی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ففیہ رد علی منکری الحدیث یہ منکرین حدیث پر رد ہوئی آیت میں قادیانیوں کی بھی تردید ہے کیونکہ للعالمین فرمایا ساری مخلوق کے لیے ڈرانے والا تو جب سب کے لیے محمد الرسول اللہ نبی ہے تو کسی کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی یہ رد ہے قادیانیت پر بھی بہت عجیب آیت ہے یہ حدیث ہے مسند احمد کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا او تھی تو خم سنلم احدم قبلی مجھے پانچ چیزیں صفات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی ایک برستمریسودی میں سرخ کالے سب کی طرف بھیجا ہوا ہوں للامینہ نظیرہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وکان نبی ان نمایو باسو علاقوں ہی پہلے نبی اپنی قوم کی طرف بھیجے جائے جاتے تھے خاص آخری نبی کو للعالمین نذیر بنایا کہ ان کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کا امکان نہیں ہے تو ان کی نبوت کو عام ٹھہرایا وبو عسل ناسی عام دوسری وہ خلت لی میرے لیے غنیمتوں کو حلال ٹھہرایا گیا تیسری خصوصیت یہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال ٹھہرایا گیا والم تو علحدمن قبلی مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنائم حلال نہیں تھی چوتھی صفت ونو صر تو بر روب مصیرت میری امداد کی گئی ہے روب کے ذریعے ایک مہینے کے فاصلے اور مسافت میں دشمن پہ میرا روب پڑا رہتا ہے اور پانچویں صفت و جولتلی الردو تو ہو رمو اور میرے لیے زمین اور زمین کی مٹی کو پاک پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہرا دیا گیا ہے فائیہ ماں رجلک ادرکت حسلات فل یوسلی جہاں کہیں بھی انسان کو نماز کا وقت مل جائے تو وہیں نماز پڑھ و ادرکت ہو تو آیت میں مقاصد اربا عالیہ کا بیان اور ساتھ میں آیت میں منکرین حدیث کی تردید قادیانیت کی بھی تردید ہے مسئلہ برکت بھی ذکر ہوا برکت اللہ نے فرقان میں رکھی ہے جو فرقان اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کی تبارک اللذی نزل الفرقان على اللہ قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں یو فرق بین الحق و باطلی ولحدا وزلال ولغئی و رشاد قرآن اس لیے فرقان ہے کہ یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان ہدایت اور گمراہی کے درمیان سرکشی اور اصلاح کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اعلیٰ ابدی ہی برکتیں ڈالنے والی ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا ہے فرقان کو فرق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے پر لیکون عالمی نظیرہ اس لیے کہ ہو جائے یہ بند اللہ کا مخلوق کے لیے ڈرانے والا انزار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں محبت بھی ہو اللہ لَهُ ملک السَّمَاوَاتِ سماواتی یہ پہلی آیت میں رد تھی شر کے پھیلی کی بھی اللہدی دلیل عقلی ہے وہ ذات کہ خاص اسی کے اختیار میں ہے اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے اور اس نے نہیں پکڑا کوئی نائب اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک فلمل کے الوحیت کے اختیارات میں اور پیدا کیا ہے اس نے ہر ایک چیز کو فقط درہو تقدیرات اندازہ کیا ہے ہر چیز کو اندازہ کرنا زجر بشرک وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ اللَّهَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور پکڑا ہے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگاروں کو وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی اور یہ خود ہے پیدا کیے گئے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرَّمْ وَلَا نَفَعَاهَ اور یہ مالک نہیں ہے اپنے آپ کے لیے نہ فائدہ پہنچانے کے اور نہ نقصان دور کرنے کے ذرن نہ ضرر کے مالک ہیں ولا نفع اور نہ فائدے کے مالک ہیں ولا املیکوں نہ مو حیات اور مالک نہیں ہے نہ موت کے اور نہ زندگی کے ولا نشورا اور نہ پھر اٹھنے کے خبروں سے وقال الدین کفرو انہذا اللہ افقن افطرا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ بنایا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے وہ آن علیہ قوم آخر اور امداد کی ہے اس کی عالیہ اس قرآن کے بیان بنانے پر قومناخروں نے قوم دوسری نے وہ ایک لوہار تھا یہودی آجمی اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام تو کو بنا کے دیتا ہے فقجا ظلم یقیناً آ گئی ظلم اور جھوٹ کی طرف یہ زجر تھا بینکار رسالہ وقال وساطیراولین اور کہتے ہیں یہ یہ قصے ہیں پرانے والوں کے اختتبہ کسی اور سے لکھوایا ہے اس نے اختتاب کہتے ہیں طلب کتابت کی غیر سے غیر سے کتابت کا طلب کرنا سراج المنیر میں خطیب صاحب نے لکھا ہے فیا تم لالی ہی بک تو یہ پڑی جاتی ہے اس پر صبح اور شام پلن زلدی عالم اسرف سماواتی ولادی رد ہے شرخ فللم کی یہ نازل کیا ہے اس قرآن کو اس ذات نے جو جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں میں یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہربان ابن کثیر کا قول ابن کثیر نے حسن بصری کا قول یہاں ذکر کیا انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا اولياءه وهو وهو يدعوهم الى التوبه اللہ کے کرم اور سخاوت کو تو ذرا یہ لوگ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کو قتل بھی کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں توبہ اور رحمت کی طرف بلا رہا ہے انہو کان غفور الرحیم اب زجر بے انکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول یا کل الطعام اور کہتے ہیں یہ کیا ہوا اس رسول کے لیے کہ کھاتا ہے کھانا تو رسول ہے الہ تو نہیں ہے کہ کھانا نہیں کھائے گا ویمشی فلسواق اور پھرتا ہے بازاروں میں ضرورت ہوگی لولا ان ضلع ملک ان کیوں نہیں نازل ہوتا اس نبی کے پاس ایک فرشتہ تو ہو جائے اس کے ساتھ ڈرانے والا اور کنز ان یا نازل ہو جائے اس نبی پر ایک خزانہ وَتَكُونُ لَهُ لہ جنتمیا مِنْهَا منہار ہو جائے اس نبی کے لیے باغ کہ کھائے اس سے وکال ظالمون اللہ ر ظلم مشہورہ اور کہتے ہیں ظالم تم تابے داری نہیں کرتے ہو مگر ایک آدمی کی مشہور جس پہ شہر ہوا ہے بخاری شریف میں روایت ہے وہ انما سہارا نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل مدینتی حتہ نبی علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں سحر ہوا تھا حتا کہ نبی علیہ السلام کے خیال میں آتا تھا کہ ان نے یہ کام کیا ہے لیکن وہ کام نہیں کیا ہوتا قاضی ایاز نے بھی ذکر کیا ہے شفا میں شفا بعریف بی تعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز کی کتاب ہے وہ لکھتے ہیں وما اسر مرضم من المراضی و عارض الم من ال سحر مرض ہے امراض میں سے اور عارض منل علل بیماریوں میں سے ہے وجوز علیہ کان وائل امراضی مما لائن کرو ولا اقدوفی نبوتی و اما وردا من انحو کان یو خیلو الہ ان فعال شعی ولا فعلو فلے صفی آدہ ما خلح علیہ داخلہ تنفی شعین من تبلیغی ہی اوشری آتی ہی شہر نے نبی علیہ السلات وسلام کی تبلیغ اور شریعت میں خلل نہیں ڈالا تھا ہاں ظاہری بدن پہ ایک ظاہری بیماری کی طرح عارض واقع ہوا تھا اور یہ بات سچ ہے کیونکہ دلیل اس پہ قائم ہے اور اجماع ہے علاسمتی منہ نبی علیہ السلام کی عصمت پر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی وہ اس قسم کے عارث سے پاک ہیں کہ وہی شریعت اور تبلیغ میں خلل واقع ہو جائے وہ خالۂ عید الفق استبا نلا کم مضمون حادر روایات الن سحرنما تو سلۃۃۃ اعلیٰ ظاہری ہی و جواری ہی لاعلیٰ کلبی ہی اعتقادی ہی ہی تمہارے لیے واضح ہو گیا اس روایات کے مضمون سے کہ سحر مسلط ہوا تھا نبی علیہ السلام کے ظاہر پر اور جوارح پر لاقل بھی و اعتقادی ہی وقلی نبی کے دل پر عقیدے پر اور عقل پر شہر حاوی نہیں ہوا تھا تو سہر نبی علیہ السلام پہ ہوا تھا یا مشہورہ صحرا سے ہے سہارا اوجری کو کہتے پیٹ والا یہ تو کھانا کھاتا ہے ان ضرور کئی فضر ابو القلم سال دیکھیے آپ کس طرح یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں بری بری یہ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے فضلو تو یہ گمراہ ہو گئے بیراہ ہو گئے فلا ستیون سبیلا تو طاقت نہیں رکھتے سیدھی راہ کی تبارک لدی یہ دوسری دفعہ دعویٰ برکتیں ڈالنے والا ہے وہ ذات اگر چاہتا تو ٹھہرا دیتا آپ کے لیے بہتر اس سے بہتر اس گھر سے وہ جنتیں ہیں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں اور ٹھہرا دے گا آپ کے لیے بنگلے جنت میں بل یہ زجر بے انکار القیامہ ہے بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا قیامت کو اور تیار کی ہے ہم نے اس کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو سعیرہ جہنم جلانے کی ادارہ راتوں میں مکان بعیدن سمیع الحا تغ و جب دیکھ لیں گے یہ اس جہنم کو دور سے تو سنیں گے اس کا غصہ و اور اس کا ہنہنانہ ذفیر ہنے دل ہینہ سنیں گے اس جہنم کا وہی دا القومنہا مکان زیقن اور جب گرا دیے جائیں گے اس جہنم سے تنگ جگہ میں مقرری نہ باندھے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ داع ہو نالی پھر پکاریں گے اس جگہ ہلاکت کو تو ان کو کہا جائے گا لاتدغلی مسبورن واحدہ مت پکارو آج کے دن ایک ہلاکت کو ودو سبورن کثیرا اور پکارو بہت سی ہلاکتوں کو قلازاری کا خیرون ہم جنت القل دلتی و عید المتخن کہہ دیجیے آئے یہ جہنم بہتر ہے یا جنت ہمیشگ گیری کی وہ کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ کانت لہم جزا او مسیرہ ہے یہ جنت ان کے لیے بدلہ اور جانے کی جگہ ان کے لیے ہوگا اس جنت میں وہ کچھ جو یہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے اور یہ ہے یہ تیرے رب پر وادم مسولا وعدہ مانگا ہوا اس کا سوال کیا گیا تھا وہ سوال اس کا سور عالم عمران آیت نمبر ایک سو میں ہے اب حالت مجرموں کی شروح اما یا ابدو نمند اور یاد کرو وہ دن کے جمع کر دیں گے ہم ان کو اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا وہ کون تھے سراج المنیر میں لکھا ہے قال ال اکثر الملائکہ والجن والمسیح والعزیر ہو اکثر مفسرین ذکر کرتے یہ فرشتے تھے جنات اور مسیح اور روزیر تھے سب کو اللہ جمع کر دے گا فیقول اللہ فرمائے گان تم ازل تم عبادی ہا اولا تم نے گمراہ کیا تھا ازلل تمے داؤ تمہیں تم نے انہیں بلایا تھا گمراہی کی طرف میرے ان بندوں کو یا یہ خود تھے گمراہ سیدھی راہ سے قالو سبحان تو یہ کہیں گے پاکی ہے تیرے لیے اللہ نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم پکڑ لیں آپ کے سوا میں اولیاء کوئی مددگار والا قمت تھا ہم, ہم لیکن آپ نے فائدہ دیا تھا ان کو اور ان کے آبا کو حتیٰ نسل ذکرہ حتیٰ کہ بلا دیا آپ کی کتاب کو ذکر اللہ کی کتاب جس سے اللہ یاد ہوتا ہے وہ قانو قو اور تھے یہ قوم ہلاک ہونے والے فقد یہ جواب بالترقی ہے لا یہ ان نخ میلا غیرانا اعلی ہم سے یہ تصور بھی نہیں کیونکہ ماسح منا انتخد مندونی کمن اولیاء نا بدھوم والا تصور ان میلا اناح ملا غیر رانا ال شرک ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم تیرے سوا اور اولیا پکڑ کے ان کی عبادت کریں تو پھر یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اوروں کو شرک پر بلائیں فقط کا دبو کم تقولون تو یقیناً انہوں نے جٹلا دیا تمہیں تمہارے معبودین نے تمہیں جٹلا دیا او مشرق کو بیما اس پر جو تم کہتے تھے فما تستتی ہوں صرف ہوں ولا نسرا تو تم طاقت نہیں رکھتے عذاب کو ہٹانے کا اور نہ امداد کا وم عظلم کم اور جس کسی نے ظلم کیا تم میں سے سرفن اپنے آپ سے عذاب دور کرنے کی تمہاری نہیں ہے ولا نسرن اور نہ کسی سے امداد طلب کرنے کی طاقت ہے تو جس کسی نے ظلم کیا تم میں سے نوزو عذاباً کبیرا چکھا دیں گے ہم اس کو عذاب بڑا ہمارس نا قبلہ کا منل اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبروں میں سے کسی کو آیت نمبر سات کا جواب تھا یہ کہتے ہیں کہ مالحا دل کی تابی مالحا در رسول یا کلو توام تو کیا پہلے انبیاء کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو مگر ان لیا کلو نت عام یہ کھاتے تھے کھانا وم شو نہ اور پھرا کرتے تھے بازاروں میں وجالنا جالنا باد کم فتنتن اور ٹھہرایا ہے ہم نے تمہارے بازوں کو بازوں کے لیے فتنہ آزمائش کا سبب امتحان ا تصویرون تم صبر کرتے ہو وکانا رب و کا بصیرا اور ہے تیرا رب دیکھنے والا وکالملائی کا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو امید اور عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا کیوں نازل نہیں کر ہوتے ہمارے اوپر فرشت اور نرا رب بنایا دیکھ لے ہم اپنے رب کو اللہ جواب دیتا ہے لقد لق عدستی انفسم یقیناً بڑا جانا انہوں نے خود کو اپنی دلوں میں وتھوتو کبیرا اور انہوں نے سرکشی کی سرکشی بہت بڑی یوم یا رون اس دن جب دیکھ لیں گے یہ فرشتوں کو یہ تو غیر نبی کے لیے فرشتے تو عذاب کے لیے آیا کرتے پھر لا بشرا یوم دل مجرم نہیں ہوگی خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے وقول ہی جرم محجورا اور یہ کہیں گے بند ہو جائے بند ہونے کے ساتھ عذاب آزاب وقدم نا علامہ عاملومل ہی جرم محجورا فرشتے تو موت کے آئیں گے تو پھر کہیں گے یہ موت بند ہو جائے دور ہو جائے وقدم نا علامہ عمل۔ اور آگے ہو جائیں گے ہم اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیا تھا کسی عمل سے فجال نہ ہوبا ام منصورا تو ٹھہرا دیں گے قدم نہ یا عامد تو ارادہ کر دیں گے ہم تو ٹھہرا دیں گے اس کے اس عمل کو ہبا ام منصورا گر غبار اڑائی گئی منصور نصر پھیلانے کو کہتے ہیں ہاں وہ کون سا عمل ہوگا ابن کثیر نے لکھا ہے فق عمل ان لا یقون خالصن وال شریعت المرضیت فہوباطل ہر وہ عمل جس میں خلاص نہ ہو اور شریعت مرضیہ کی تابیداری نہ ہو تو یہ عمل باطل ہے تو فجال نہ منصورہ منصورا ٹھہرا <tuh> <coughs> دیں گے ہم اس کے اس عمل کو گرد و غبار منصورہ ہوا میں اڑائی گئی اصحاب الجنتی یوم دن خیرم مستقر رو آسن و بشارت ہے جنتی اس دن ہوں گے بہت بہتر رہنے کے اعتبار سے و آسن و اور بہت بہتر خوبصورت مکیلا آرام کے اعتبار سے خیلولت دن کے آرام کو کہتے ہیں و یوم تشکل بالغمام یاد کرو وہ دن کہ پھٹ جائے گا اسمان بلغمہ میں مثل الغما میں بادلوں کی طرح ون ضل تنزیلا اور اتر جائیں گے فرشتے اترنے کے ساتھ الملک یوم دن الحق الرحمانفی شفاعت قہری کی اختیارات اسی دن ہوں گے حق مہربان ذات کے لیے وقان یومن عالل کافری ناصیرہ اور ہے یہ دن کافروں پر بہت سخت اتنا سخت وہ یوم یازالم علی دے <يَدَيه> یاد کرو کہ چک لگائے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر ہاتھوں پہ اس لیے چک لگائے گا کہ اکثر شرک اور بےدت کے گنا ہاتھ سے کیا کرتے تھے تو ہاتھوں کو چک لگا کے کاٹے گا یوم تشک سے بدل ہے یہ دوسرا یوم یازالم علاح دے <يَدَيه> ظالم سے مراد مشرق بےدتی ہے اس دن چک لگائیں گے مشرق بےدتی علادے اپنے ہاتھوں پر یہ چک لگانا فرد ندامت ہے دنیا میں ندامت کی وجہ سے لوگ کہتے ہائے ہائے زیادہ ندامت و افسوس کرتے ہیں جودہ الفاظ کے ساتھ روتے ہیں چیختے ہیں اور زیادہ ندامت ہو کبھی ہاتھ ملتے ہیں کبھی منہ کو مارتے ہیں کبھی گریبان کو پھاڑتے ہیں کبھی بالوں کو نچتے ہیں لیکن ایسی ندامت ہوگی اس دن کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور اپنے گوش کو نوچیں گے یا یہ کنایا ہے خودکشی سے موت مانگیں گے اپنے آپ کو اس لیے کاٹیں گے اپنے گوش کو نوچیں گے کہ موت مانگیں گے کہ مر جائیں اب تو مر کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یقولو تو کہے گا یہ یا لی تنخس تو الرسول سبیلا ہائے ہائے ارمان کہ پکڑا ہوتا میں نے نبی کے ساتھ رسول کے ساتھ ما اتبا کے لیے آتا ہے سبیلا راستہ اطاعت کا کاش کہ میں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہوتی تنیلا فلان خلیلا ہائے ارمان افسوس ہے میرے لیے کہ میں نہ پکڑتا فلان کو دوست فلان ان و جنیون وہ انسی جننی جنی شیطان مراد ہے نام نہیں لیتے نفرت کی وجہ سے یا لم یسکورس محول ہیبت یا للغضب یا ہیبت کی وجہ سے اتنی ہیبت ہے کہ ان سے اپنے خداؤں کے نام بھول گئے اپنے لیڈروں کے نام بھول گئے فلان الخلی یا غضب اور غصے کی وجہ سے یہ اس طرح کہہ رہے ہیں ان کا نام لینا اچھا نہیں ہے ان کا نام منہ پہ نہیں لینا چاہیے ابھی موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مسل الجلیس صالح و سو کا حامل علم کی ونا مثال اس جلیس اور ساتھی کی جو نیک ہو یا برا ہو جیسے مشک کا حامل اور بٹی میں پھونک مارنے والا ہوا دینے والا نیلوہار فحامل المش کی وہ عطر اور مشکہ کا حامل اما ان کا و اما ان تب یا تو تیرے قریب ہوگا تو تجھے خوشبوئیں محسوس ہوگی یا تو وہ تجھے ہدیہ دے دے گا یا تو سے خرید لے گا یہ خوشبو یا تو سے کے پاس یہ خوشبوئیں محسوس کر لے گا وہ نا فلکیر اور وہ نافق علقیر نافق پھونک دینے والا بٹی میں مانا ہوا دینے والا لوہار یا تو وہاں سے ایک چنگاری اوڑ کے تیرے کپڑوں کو سوراخ کر دے گی یا تو خراب بدبو تو سونگے گا ہی اس کے پاس بیٹھنے سے اور وہ دھواں تیرے دماغ میں جائے گا تجھے پریشان کرے گا اسی طرح مثال ہے اچھے اور برے ساتھی کی ابھی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تو صاحب اللہ مومن ولایا کل تومک اللہ تقیون تو دوستی نہ کر مگر مومن کے ساتھ اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی پرزگار ترمیزی شریف کی یہ روایت تھی ایک روایت ابو داود میں ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا المر و عالا دینی خلیل ہی فلیمئی ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے تو دیکھا کرو کہ تو کس سے دوستی کر رہا ہے یا خلیلا ارمان کاش کے میں نہ پکڑتا فلان کو زلنی عن الذکر بعد اس جانی یقیناً گمراہ کر دیا اس نے مجھے اللہ کی کتاب سے گمراہ کیا تھا بے راہ کیا تھا بعد اس کے جانی کے آ گئی میرے پاس اللہ کی کتاب وقان شیطان السانی خزولہ اور ہے شیطان انسان کو شرمانے والا ذلیل کرنے والا یہ انسی اور جنی شایطین تھے وکال رسول یار حاضل قرآن مہجورا کالا ماضی بمان مزار لحق و کلوقو یا کہا تھا اور کہیں گے نبی علیہ السلاۃ وسلام اے میرے رب یقیناً میری اس قوم نے پکڑا ہے اس قرآن کو مہجورا خود سے لہدا مہجوراً اے متروکن بلا عمل چھوڑا تھا عمل نہیں کیا تھا اس پہ الحجر مالاین فوبی من القول حجر اس کو کہتے ہیں جس سے فائدہ نہ حاصل کیا جائے من القول بات میں سے ایک فائدے والی بات سے جب فائدہ نہ حاصل کیا جائے تو اسے ہجارہ کہتے ہیں زاد المسیر میں ابن جوزی نے ذکر کیا ہے اور مجاہد فرماتے ہیں فی ہی غیر الحق کے من انح سہارا و شاہرا قالو فی ہی غیر الحق یہ کہتے تھے قرآن میں نامناسب باتیں من انحو سہارا و شعارا اس سے قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے سحر و شعر یہ سحر ہے اور جادو ہے ہزارہ بے معنی اور بے فائدے ٹھہرانا ایک بات کو اب یہ کیسے چھوڑا تھا انہوں نے ابن کثیر نے اچھی وضاحت کی ہے فرماتے فقانو ادا تلیال ہی مل قرآن و اکثر جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ اکثر آبسیات میں مبتلا ہو جاتے تھے ولکلا مفی غیر ہی اور دوسری باتیں کتاب اللہ کے سوا شروع کر دیتے تھے حتیٰ اسماعو نہ ہو کہ لوگ نہ سن سکے اس قرآن کو فہادامن ہجرانی ہی تو یہ قرآن کا ہجران اور چھوڑنا ہے و ترک المانی بھی ہی و ترک و ہی من ہجرانی ہی قرآن پہ ایمان ترک کرنا اور اس کی تصدیق کو ترک کرنا ہیجران ہے قرآن کا و ترک و ہی و تفہمی ہی من ہجرانی ہی قرآن کے تدبر اور تفہم کو ترک کرنا من ہجرانی ہی ہے اس کا ہجران ہے و ترک العملی بھی ہی ومت سال و عوامری ہی وجتی نابو زواجری ہی من ہجرانی ہی قرآن پہ عمل نہ کرنا اور اس کے عوامر کے امتصال نہ کرنا اور اس کے زواجر سے اجتناب نہ کرنا یہ قرآن کا ہجران ہے ولادولوان ہواغیر ہی من شعر او قول اوغینا ان اوکلام او تریقت ام ماخوذت امن گیری ہی من ہجرانی ہی قرآن کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کرنا شعار دوسری باتیں اقوال غینا موسیقی اللہ عباسیات کلام اور طریقت تماخوذت من غیر ہی دوسرے طریقے اور دوسری کتابے یہ اللہ کی کتاب کے سوا اٹھانا اور کتاب اللہ کو چھوڑنا یہ ہے ہجران ہجران یہ تھا اللہ کی کتاب کا بہت سے طریقے تھے چھوڑنے کے وقال علی کجالنا علی کل نبین من امین المجرمین تسلی ہے اسی طرح ٹھہرایا ہے ہم نے ہر ایک نبی کے لیے دشمنوں کو مجرموں میں سے و کفا بربی کہا دیا اور کافی ہے خاص تیرا رب ہدایت دینے والا اور امداد کرنے والا وقال کفران اللہ علیہ القرآن جملتہ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کیوں نہیں نازل ہوتا اس نبی علیہ السلام پر قرآن ایک ہی دفعہ کا اسی طرح تھوڑا تھوڑا بیچتے ہیں لینو بِهِ طبی کا اس لیے کہ مضبوط کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو آپ کے سینے اور دل کو مضبوط کرتے ہیں سر نحل کی ایک سو دو میں مومنوں کے بارے میں فرمایا تھا و الَّذِينَ آمَنُوا من تو یہاں فرمائے لینو بِهِ بھی کا کہ مضبوط کرتے ہیں ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل اور سینے کو عرت الناہ اور واضح واضح بیان کرتے ہم اس کو واضح واضح بیان کرنا رت تلنا ہو ترتیلہ اے بینا ہُو بیان واضح یا حسن بصری فرماتے فر رقن ہو تفریقن آیتن بیا بادایتن بی فر رقنا ہو تفریقن آیتم باد آیتن ہم واضح کرتے اس کو جدا جدا آیت بادل آیت رت تلنا ہُو ترتیلا اور واضح کرتے اس کو واضح کرنے کے ساتھ پھر بھی اس واضح کلام کی طرف توجہ نہیں اسی لیے قصید نونیہ میں علامہ ابن قیم رہے محلہ نے پھر عجیب کلام کیا نبذو کتاب کمی ظہوریم و تمسکو ذخاری فل فل علما کال اللہ وکال رسولی ہی وکال صحابۃ ہم عرفانی ذاک صبیل المستقیم وغیرہ ہی سبل الغوایتی و دلالتی <وَالرَّضَة> چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو کن نظر در حال خود اے ناتمام اندری فرصت تو مشغول سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمت یونانی یارا حکمت ایمان یارا ہم بھی خواہاں لوہے دل از فضل شیتا بشو اے مدرس درس سے قرآن بھی گو غلایاتوں نہ کبھی مثر اور نہیں یہ آپ کے پاس ایک مثال کے ساتھ اللہ جِ قبل حق مگر ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس بالحق حق کے ساتھ یعنی اس مثال کے جواب کے ساتھ واسن تفسیر اور خوبصورت وضاحت تفصیر وضاحت بیان یہ مزید تسلی تھی اللہدین شعرو نا علاؤ جو ہی وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف چہروں پہ جمع کیے جائیں گے اُلائے کئی لوگ یعنی گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو لے جایا جائے, جائے گا سر بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستانوے یہ لوگ بدتر ہیں درجے کے اعتبار سے واضل الصویل اور گمراہ سی دیراہ سے اب انبیاء کے واقعات تسلی کے لیے اور یقیناً دیا تھا ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب اور ٹھہرایا تھا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو وزیر معاون وزیر ویزر بوجھ اٹھانے والا معاون اب وزارہ بوج بوجھ ہے سلطنت کے لیے اٹھانے والے نہیں ڈالنے والے ہیں فقل نظہباق ہم نے کہا تھا جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیت کو کوف دم مرنا ہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے ساتھ وہ قوما نو قوم نوہن یہ دم مرنا کی ضمیر پر عطف ہے اور ہلاک کر دیا ہم نے قومِ نوح کو بھی جب جٹلایا انہوں نے انبیاء ایک کو رسل جمع ہے ایک نبی کو جٹلانا ساروں کو جٹلانا ہے کیونکہ سب کی دعوت ایک ہے مسئلہ ایک ہے اغرق ہم, ہم نے غرق کر دیا ان کو اور ٹھہرا دیا ان کو لوگوں کے لیے آیا دلیل نشانیوات ددن علی ظالمی ناظاب نالیما اور تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک اور قوم عاد سمودی وا صابرہ سے اور کنویں والے یہ صحاب الخدود ہی ہیں جو اصحاب رس کے نام سے یہاں یاد کیے گئے کسی نے کہا یہ صاحب یاسین کو شہید کرنے کے بعد کوئے میں لٹکایا تھا انہوں نے وہ قوم صاحب یاسین حبیب نجار کی وہ قرونم بینظ کثیرہ کوئی کہتے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے یا یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر اوپر بڑا پتھر رکھ دیا تھا نبی کے اوپر پھر گند کے پھینک کر نبی کو کنویں میں شہید کیا تھا تو اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کر دیا اور زمانے والے بین ظالق کا کثیرہ اس کے درمیان بہت سے بہت سے لوگ تھے وکلن ضربنا لہم صالین سب کے لیے بیان کی تھی ہم نے اپنے احکام و کلن تبرنا تدبیرہ اور سب کو ہلاک کیا تھا ہم نے ہلاک کرنے کے ساتھ ولاقد ولا کر یہ تلتی ام تیرت مترسو یقیناً آتے ہیں یہ موجودہ اس گاؤں پر بھی گزرتے ہیں سدوم علاقہ ام تیرت کہ اس پہ بارش برسائی گئی تھی بارش بوری پتھروں کی بارش قوم لوت افلم یقون ی رونا ہایا نہیں ہے یہ کہ دیکھتے ہیں اس کو بلکانو لائر جون شورہ بلکہ یہ نہیں تھے امید رکھنے والے پھر اٹھنے کے دوبارہ قبروں سے اٹھنے کے اب اس بات رسالت اور زجر منکرین کو اور جب یہ لوگ دیکھ لیں آپ کو یہ تبر نا تدبیرہ اہلک نا ہم یا احفش معنی کرتے ہیں قصر نا ہم اور جب یہ دیکھ لیں آپ کو تو نہیں پکڑتے آپ کو مگر ہوزوا مسخرے کے ساتھ اور کہتے احاد اللہدی بعث اللہ رسول آئے یہ ہے وہ آدمی جس کو بیجا ہے اللہ نے رسول قریب تھا یہ کہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہمیں ہٹا دیتا اپنے آلیہ سے اگر ہم نہ مضبوط ہوتے ان پر اور جلدی ہے کہ یہ جان لیں گے جب دیکھ لیں گے آذاب اللہ کا من ازل الصبیلا کہ قوم تھا گمراہی دیرا سے آیا خبر دے دو مجھے اس کی اتخذ الہ ہو ہوا ہو جس نے پکڑا ہو اپنے الہ اپنا الہ اپنی خواہش کو اتخذ فعل ہے الہ ہو مفول ثانی مقدم ہے ہوا ہو مفول اول مؤخر ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہو عفانتکون علیہ وکیل آیا ہے آپ کہ ہو جائیں اس پر ذمہ دار ہم و ناک سر ہوں یس معاون آپ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً زیادہ ان میں سے سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو یا قلونا یا سمجھتے ہیں نہیں نہیں انہم اللہ کل نہیں ہے یہ مگر جانوروں کی طرح بلحم اغلصبیلا بلکہ اغل وصبیلہ اجہل الصبیلا بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادت جاہل اور ناخبر سیدھی راہ سے علم ترلا ربی کا اے علاف علی ربی کا یہ علا قدرت ربی کا آئے تو نہیں دیکھتا یہ دلائل ہیں اپنے رب کے کام کی طرف یا قدرت کی طرف کئی فمد کس طرح پھیلاتا ہے اللہ لمبا کرتا ہے اللہ سائے کو سورج کے زائل ہونے سے سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے ولو شاہ الجا الح سا اور اگر چاہتا اللہ تو ٹھہرا دیتا ہی سورج کو ساکینن ایک ہی جگہ کھڑا سما جال نہ شمسا علیہ دلیلا پھر ٹھہرایا اللہ نے سورج کو اس سائے پر دلیل سما قبض نہ ہوئی لینا سیرا شمس کو اس پہ دلیل ٹھرائے وہ بھی ضد دھاتبیہ ہر چیز کی ضد کے ساتھ اشیا واضح ہوتی ہیں پھر قبض ہوئی لینا قبضہ میں لے لیتے ہم اس سائے کو یا سورج کو اپنی طرف یعنی اپنے حکم سے قبضے میں لینا تھوڑا تھوڑا اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے رات کو لباسا جاما جامہ ون صبع اور نیند کو بدن کی راحت کا ذریعہ و جالن نہارا اور ٹھہرایا ہے اللہ نے دن کو اٹھنے کے لیے اور یہ اللہ وہ ذات ہے جو بیچتا ہے ہوائے بشرم بے ندی رحمتی خوشخبریم بہلے اپنی رحمت کے وانزل من ون من ایمان تو ہوورا اور برسائے ہم نے اوپر سے پانی پاک لنخی ابھی بلد تمئی تھا اس لیے کہ تازہ کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے اس بارش کے ذریعے بل بلد تھا گاؤں خوشک و نسخہ ہو مما خلقنا نانا اور پلات خڑوب کرتے ہیں اس کے ذریعے اس کو جو ہم نے پیدا کیا ہے انا آمن پلاتے ہم یہ پانی اس کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے جانور و عناصیہ کثیرن اور انسان بہت زیادہ کثیرن یہ حال ہے مما خلق نا سے اس حال میں کہ بہت سے کو ہم نے پیدا کیا ولاقت شررف ناحف بے نہ یہ ترغیب لقرآن ہے اور زجر منکرین قرآن کو اور یقیناً بیان کیا ہے ہم نے اس کو ان کے درمیان بار بار بیان کیا ہم نے یہ مسئلہ توحید ان کے درمیان لیا زکرو اس لیے کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں پہابا اکثر النا سی اللہ کفورا تو انکار کر دیا اکثر لوگوں نے مگر انکار نہیں کرتے کفر سے یہ ولو شین لباسنا فی کلی ام قریت نظیرہ اگر ہم چاہتے تو خامخا بھیج دیتے ہر گاؤں میں ایک پیغمبر کو لاکن لم نشہ بلک تفیع نا کا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے لا ممتنیعات میں سے تسلی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے دوسرے نبی کو تو ہم نے آپ کو یہ سب کے لیے کافی کر دیا للامین نظیر بنا دیا اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر ایک گاؤں میں ایک نبی کو لم نشہ بل اکتفعی نا علیہ کا فلات و تیل کافری نا تو تاب مت کیجئے کافروں کی وجاہدهم ہم بی کبیرہ اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ بھی ہی ابن عباس فرماتے ہیں قرآن قرآن کے ذریعے یا ابن زید فرماتے ہیں بال اسلام اسلام کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجئے قرآن اسلام کے ذریعے جہادن کبیرا جہاد بہت بڑا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ <الْبَحْرَيْن> وہ ولدی مراجل بحرین یہ اللہ وزاد ہے جس نے چلائے ہے دو دریا ہادہ عزب فرات یہ ایک ہے میٹھا خالص فرات پیاس بجانے والا وہادا مل اجاج یہ دوسرا ہے نمکین اجاج گلے میں اٹکنے والا اجاج وجالبِ نما بر اور ٹھہرایا ہے ہم نے ان دونوں کے درمیان پردہ و ہیجرم محجورہ و بند بند کیا گیا حجر بند ان دریاؤں کو ایک دوسرے میں التفات سے بچانے کے لیے بند بنائے وہی خلقم اللما بشارہ اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے پانی سے بشر کو فجالہ نہ صبم و صحرا تو ٹھہرایا ہے اللہ نے اس انسان کے لیے نہ صب دار و سہرا اور رشتے نکاح کے ذریعے سخرگانے خرگنے توئی نرزول منگا د دا دارا دا دا نہ سب پختانہ نسب دا خپلوانو پلوان خپلوان و تد او د اخ خپلوانو و تد پین سیخ پلوان ہوئی پٹکی او صد پین سیخ پلوان میں ورل دو قسم رشتی دی اور ٹھہرایا ہے ہم نے اس انسان کے لیے نہ اس کا نصبی رشتہ دار جد و سےرن اور سسرال و کا اور ہے تیرا رب قدیرہ قدرت رکھنے والا ہر چیز پر اب زجر شرک شرکِل عبادت پر وہ آبودون دون ہم فرحم ولاد الرحم اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو اور نہ ضر وقارل کا فرو اعلیٰ رب بھی ہے اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف ظہیر اب بہت امدادی ایک دوسرے کا تسلی ہمار سلنا کا اللہ مبشر ہوں اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والے ڈرانے اور ڈرانے والا مبشر لمومنی نذیر لمنکرین علماسل وم علیہ منا جلن کہہ دیجیے میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس دین کے بیان پر من اجرن کوئی اجر اور مزدوری نہیں ہے میرا اجر من شاء مگر البان لاکن لیکن وہ جو چاہے ایت تخیدہ اللہ ربی سبیلا کہ پکڑ لے اپنے رب کے پاس راستہ نفلیتی من شاء جو چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ قرب کا تو میری تابیداری کرے فلیتیانی فت وہ توکل لا الدیلاموت اور توکل کیجیے اس زندہ ذات پر جس پہ موت اور فنانی آتی وہ ایک ہی ذات ہے جو موت سے مبرہ ہے اللہ اللہ کی ذات ہے وہ سب اور پاکی بیان کیجئے اللہ کی صفات کے ساتھ وہ کفا بھی ہی بھی اور کافی ہے خاص اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پہ خبردار اللہوی و اللہ خلق سماواتی ولادا جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو عمابینہ ہما اور اس کو جو اس کے درمیان ہے فیصد یہ یامن چھ لمحوں میں سمستو آل العرش پھر دیکھو اللہ مستوی ہے آل العرش اپنے ما و مایلی قبیشانی الرحمٰن ہور الرحمن وہ ہے بہت زیادہ مہربان فص البی خبیرہ تو مانگیے اللہ سے اللہ کے ناموں کے وسیلے بھی ہی مانگی اللہ کو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے خبیرہ اے تجد ہو خبیرہ پالو اللہ کو خبردار اپنی حال پر یا فصل البی خبیرہ اس رحمان ذات کے بارے میں خبردار سے پوچھو جو خبر رکھنے والا ہو اس سے پوچھو رب رحمان کی رحمانیت کے بارے میں یا فس الہو ہی اے بی اسما ہی خبیرہ تجد ہو خبیرہ وحدہ قیل الحمد الرحمان یہ زجر ہے جب کہا جائے ان کو سجدہ کرو رحمان زاد کی طرف قالو تو یہ کہتے ومر رحمان کون ہے رحمان سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 اور سر رات کی آیت نمبر 30 میں وضاحت ہو چکی ہے یہ لوگ اللہ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے رحمان نیچے کہتے تھے تو کون ہے رحمان یہ کہتے ہیں نسجد علی ماتا مرون آیا ہم سجدہ کر دیں اس کو جس کا حکم کرتے ہو تم ہمیں وزادہ ہم اور زیادہ کر دیتا ہے ان کے لیے دعوت سجدے کی نفرت اور بھی نفرت کرتے تبارک الی جالفسمائی بروجن تیسری دفعہ دعوت برکتیں ڈالنے والا ہے اللہ وہ ذات جس نے ٹھہرایا ہے آسمانوں میں بروجن پڑاؤ بروجن پڑاؤ یا بروجن ستارے یا ملائکہ کے بیٹھنے کی جگہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے اور شیطانوں کو شہاب ثاقب کے ساتھ مارتے ہیں وجالفیحہ سراجوں قمر منیرا اور ٹھہرایا ہے اللہ نے اس آسمان میں سراجن چراغ چراغ سورج وہ قمر اور قمر چاند روشن اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے یاٹھویں دلیل اچھا ٹھہرایا ہے رات اور دن کو خلفت ایک دوسرے کے بعد آنے والی لمن ارادہ ایت دک کرا اور ارادہ اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو کہ نصیحت حاصل کر لے یا ارادہ رکھتا ہو شکر کا و عباد الرحمٰن لدینشون العردی ہونا یہ وصافی حسن ذکر ہو رہے ہیں اب یہ پہلی آیت خلفتن منفات فلِ عمل ادر کہ نہاری و منفاطہ عمل ان فن ہاری ادر کہ بلِ حدیث میں آتا ہے جس سے رات کا عمل چھوٹ جائے عبادت تو وہ دن میں اس کو ادا کر دے یہ خلفت اور جس سے دن میں عمل چھوٹ جائے تو رات کو اس کو پالے اپنے معمول کو برابر رکھو واہباد واہباد الرحمٰن یم شونا اللعی ہونا اور عباد بندے رحمان ذات کے وہ لوگ ہیں یہ وصاف حسنہ ترغیباً یم شو نالل اردی جو پھرتے ہیں زمین پر آجیزی کے ساتھ سب سے پہلی صفت عباد الرحمن کی آجیزی ہے لیکن آجیزی کا یہ معنی نہیں کہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ ہو سے روایت ہے فرماتے ہیں مارائی تو شیان احسانہ من, من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا کان الشمس تجری جی ہی گویا کہ یہ سورج نبی علیہ السلام کے چہرے میں چلتا تھا وہ ہمارا تواہدنا سراؤمشی ہی مر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے کسی کو زیادہ تیز چلنے والا نہیں پایا نبی علیہ السلام سے کان نہل اردو تال گویا کہ زمین خود بخود لپیٹی جاتی تھی نبی علیہ السلام کے لیے وہ ان لنج انفسنا اور ہم تو بہت کوشش کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے دوڑتے تھے وہ ان نبو بغیر مختری سے نبی علیہ السلاۃ سلام بغیر دوڑ کے اطمینان سے چل رہے ہوتے تھے لیکن ہم دوڑتے دوڑتے ان کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے تھے تیز چلا کرو ہاں ہاؤنن آجزی تکبر کی چال نہ چلو وہ راخاطب الجاہلونہ اور جب مخاطب ہو جائیں ان کے ساتھ جاہل خالو سلامہ تو کہتے ہیں یہ ان کو سلامن اے سودادم من القول ابن کثیر اور تفسیر مدارک اور مفسرین ذکر کرتے ہیں سلام سودادم من القول سیدھی بات کہتے ہیں جاہلوں کو یا قالو سلامن سلامن ہودف الجاہلی برفق ولین جاہل کو جواب دینا نرمی کے ساتھ آسانی سے بس جاہل ہے تو اس سے سختی نہ کرو یا قالو سلام ابن عباس فرماتے ہیں ردوا معروف وسلام من القول یہ واپس کر دیتے اچھی بات جاہل بری بات کریں تو وہ اچھی بات کا جواب دیتے ہیں اچھا جواب دیتے وسلی وسلام من القول اور اچھا سیدھا سادہ قول ولدینبیم قیامہ اور وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے سجدے اور قیام میں والذین یقولون ربنا شرف اناحد عذاب جہنم اور وہ لوگ ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے جہنم کا عذاب یقینا آذاب جہنم کا کانا غراما یہ ہے لازم غرامن لازم غریم قرضے کو کہتے ہیں جس طرح قرض انسان کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے اس طرح اس کا عذاب جہنم کا عذاب غرامن لازماً ساعت مستقرم و مقامہ یقیناً بہت برا ہے ٹھہرنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ یہ جہنم بہت بری ہے مستقر کوئی تھوڑے دنوں کے لیے بھی جائے تو بہت برا ہے مومن گنانگا اور مقام مستقل مقام اور ٹھکانہ جہنم کافروں کے لیے بہت برا ہے اذا انفقو اور وہ لوگ ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو تو اسراف نہیں کرتے ولم یقترو اور بخل بھی نہیں کرتے کمی بھی نہیں کرتے اقتار اسراف النافا کا طفی معاشیت اللہ تعلیٰ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ اصراف ہے اور اقتار منع حق اللہ تعلیٰ اللہ کے حق کو منع کرنا جو صحیح جگہ مال لگانے کی ہے وہاں بھی نہیں لگا تھا بہ نزالی کا قوامہ اور ہوتا ہے اس کے درمیان کھڑا ولدین لائے درون ما اللہ علہن آخرا اور وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا حاجت روا دوسرے کو کسی اور کو نہیں پکارتے لاء درون اللہ علہ آخرہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یو ضم اکبرو یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے حبیب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تدعو اللّہ ندن و خلقا کا کہ تم اللہ کے ساتھ ہی صدار بناؤ حال یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو یہ آئے نازل ہوئی ولدین الہ نخرا اور وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ حاجت روا دوسرا ولا اقت النّ حرم اللہ اللہ بالحق اور نہیں قتل کرتے نفس اس کو کہ حرام کیا ہے اللہ نے اس کا قتل کرنا اللہ بالحق مگر شریعت کے قانون کے مطابق وہ تین جگہ ہیں معاذ اللہ ارتداد یا محسن ذنا کر لے یا قاتل بے گناہ کسی کو قتل کر لے تو کساس ہوگا یہ حق ہے ولاء زنون اور ذنا بھی نہیں کرتے یعنی لا دونم اللّہ الحاخر قوت عقل ان کو نصیب ہوئی لا لاقتلون النبصلتی حرم اللّہ اللہ بلحق قوت غذب قابو ہے ولاء ضنون ذنا نہیں کرتے قوت شاہوت ان کے قابو میں ہے جب یہ تین صفات ہوں و میف الظالقا اور جس کسی نے کیا یہ کام قتل ذالیکہ معذوکیرہ کے اعتبار سے مفرت کا اشارہ اس کام کون سا کام جو اللہ کے ساتھ اوروں کو غائبانہ پکارنا یا قتل یا ذنا تو ڈال دیا جائے گا یلقہ اسامہ ڈال دیا جائے گا ہلاکت کی جگہ یلقہ آسامہ ہلاکت کی جگہ ڈال دیا جائے گا یہ بہت برا ہے اطامہ اسم میں مبالغہ ہے بڑے گناہ میں بڑے گناہ کی جگہ ان گناہ کی سزا میں یوزاف لہذاب دو کر دیا جائے گا اس کے لیے آذاب قیامت کے دن اور رہے گا یہ اس عذاب میں محان اللہ من علامہ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر دی وہ اور ایمان لے ہے وہ عامل عمل انصالحہ اور عمل کیا انہوں نے عمل نے فولاک یوبدل اللہ سیاتم حسنات تو یہ لوگ بدل دے گا اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں کیا مانا یوبدل اللہ سیاتم حسنات تین قسم کی تفسیر منقول ہے مفسرین سے تین مستاقات یعنی بدی کو اللہ نیکی سے بدل دیتا ہے جو توبہ کر دے تو اسے ان کی بدیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے نہیں اس کا اجر بھی اللہ دیتا ہے یا دوسری تفسیر گناہ اور بدی کو معاف کر کے نیکی کی توفیق دیتا ہے یا تیسری تفسیر بری صفات کو اچھی صفات سے بدل دیتا ہے یبدل اللہ سیات حسنات یا سیئات سے مراد تکالیف دنیاوی یا اور حسنات سے مراد خوشحالیہ دنیا کی تو بدل دے گا لائن کی دنیاوی تکالیف کو دنیاوی خوشحالیوں میں خوشیوں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان اور جس کسی نے توبہ کر دی اور عمل کیا نبی علیہ صلاۃ وسلام کے طریقے کے مطابق تو یقیناً اللہ مہربانی کر یہ پھرتا ہے اللہ کی طرف مطابہ پھرنا والذین لا شہد و اور وہ لوگ ہیں یہ عباد الرحمن جو حاضر نہیں ہوتے گناہ کی جگہ اللہ شد ال نہیں حاضر ہوتے گناہ کی جگہ زور ابن تیمیہ رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں شرک اور بدعات کی مجالس میں نہیں جاتے شرک اور بدعات کی مجالس میں نہیں جاتے ویدامرو اور جب یہ زور رحلمانی بھی لکھتے ہیں یا مجالس الغناء و ومجالس و مجالس والقوالی یا زور ابن عباس فرماتے اعیاد المشرکین مشرکوں کی عید تہوار یا مجالس الغینا موسیقی کی مجالس ویدرو بلغ و وی مررو کرام اور جب پھرتے ہیں یہ ہر باطل پر تو پھرتے ہیں کیرامن اے مورزی نان ہو عزت کے ساتھ اس سے منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں جو لغوہ کل ان باطل ہر بے فائدے کام والذین اذا ذکروا روبی آیاتی ربی اور وہ لوگ ہیں جب کہ یاد کیا جائے نصیحت کی جائے ان کو ان کے رب کی آیات پر تو لب خرو۔ یہ نہیں پھرتے علیہ اس پر سمن سم بحر و عمیا نا اور اندے ولدین قولو نہ رب من ازواجنا نامی و ذریاتنا قرۃ وضریاتی اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے قرۃ ٹھنڈک ہماری آنکھوں کی اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وہ کیا ہے معاونی فی الامور شرعیہ یعنی ابرار اتقیاء فیقرا فیقر آیونہ بزا لکھا یہ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو معاونین ہماری بنا دے تیرے امور شریعت میں تیرے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے بنا لے یعنی ہماری بیویوں اور اولاد کو ابرار عطقیہ نیکوکار اور متقی بنا دے پھر بخاری کی روایت ہے سراج المنیر میں ذکر ہے ما شعی اقر العین المومنی من عی حبی بہوفی تعطلہ نہیں ہے کوئی چیز بھی جو زیادہ ٹھنڈک پہنچائے مومن کی آنکھوں کو اس سے کہ یہ اپنے محبوب کو اللہ کی طاعت میں دیکھے اللہ کی طاعت میں دیکھے کہ اس کی بیوی بی اس کے اولاد اللہ کی طاعت اور عبادت کرے اس سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ابن عباس نے لکھا ہے تفسیر خاظ نے یہ قول ابن عباس کا ذکر کیا ہے حولولا دو یہ آنکھوں کی ٹنڈک وہ بیٹا ہے اذا آہیک تو بالفقہ کہ جب یہ اس کو دیکھے تو وہ فقہ لکھ رہا ہو لکھنے والا ہو فقہ کا دین شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لکھنے والا ہو یہ وہ بیٹا ہو الولاد اظار اہتب الفہ ابن جریر نے بھی تفصیر تبری میں لکھا ہے مومن باپ اور مومنہ ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں دنیا میں کہ یہ اپنے بچوں کو دیکھے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں اور یہ ان کو دیکھے یہ بہت بڑی خوشی ہے قرۃ آیو ولدین کولون رب نا حب الامی نزوا جنا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے قرۃ آئین ٹھنڈک ہماری آنکھوں کی یعنی خوشی کا باعث و جالنا لمتقین امامہ اور ٹھہرا دے ہمیں مطیوں کے لیے امام اور پیشوا طبی سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی نبی علیہ السلام سے نقل کرتے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یونادی منا ان لکم ان فلاں فلا و آبادہ و انلکم ان تَحو فلاں تم تو آبادہ و ان انتشب فلا تحریری و آبادہ ون لقم ان تنعیم و فلاں تب یہ لوگ جو ان صفات والے ہیں انہیں آواز کی جائے گی ہمیشہ صحت مند گے بیمار نہیں ہوگی جنت میں کبھی بھی زندگی ہوگی موت نہیں آئے گی کبھی بھی ہمیشہ پیٹ بھرے ہوگے بھوک نہیں لگے گی کبھی بھی ہمیشہ خوشیوں میں ہوگے غم غم اور ناخفگی نہیں ہوگی کبھی بھی الائے کئی زون الغر تہراد ہمیں متقیوں کے لئے پیش آئیے لوگ ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا بھی ماں صبر اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا وہ لقونف ہی ہا تحیتوں و سلامہ اور سامنے ہوں گے یہ اس جنت میں تحیتاً ایک دوسرے کے پیشکشی کے ساتھ اور سلام کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں حسنت مستقر و مقامہ بہت خوبصورت ہے جائے قرار اور جائے مقام ٹھرنے کی جگہ علما یا ابو بھی کم کہ کہہ کیا کرتا ہے تم پر میرا رب لولا دعاؤکم اگر نہیں ہو تمہاری پکار اللہ کے لیے تو اللہ تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اس میں توجیہات ہے ما یا استفاہ میں انکاری ہے لولا دعاؤکم کم لولا عبادتکم تو بطریق بھی عباد صالحین کیا کرتا ہے تم پر میرا رب اگر تمہاری عبادت اللہ کو کے لیے بطریق عباد صالقین نہ ہو تو اللہ تمہاری کیا پرواہ کرتا یا لولا دعا اہ ام اگر نہ ہوتی دعوت اللہ کی تم کو توحید کی طرف تو اللہ پھر تمہیں کیوں پیدا کرتا اسی توحید کے لیے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے لولا دعا اہ الالتوحید یا لولا دعاؤ کم یا فش شدائے دے اگر نہ ہوتی تمہاری پکار اللہ کو فی شدائے تکالیف میں یا ما یا بہو بی مخفرتی کیا کرتا ہے تمہاری بخشش پر میرا رب کیوں نہیں تمہیں بخشتا لولا دعاؤ غیر اللہ اگر تم غیر اللہ کو نہ پکارو اگر نہ ہو تمہاری دعا اور پکار غیر اللہ کے لیے تو اللہ پھر خواہ تمہیں بخشے گا یہ تو جہاد تھی ماں استفا میں انکاری ہے تو لولا دعاؤ لولا عبادتکم کم بطریق عباد صالخین یا لولا دعاؤ اے لولا دعا ہویا کم الت یا لولا دعاؤکم اے لولا دعاؤ کم ایا ف یا ما یا بہو بی ربی لولا دعاؤ کم غیر اللہ تو فقط کا ضب تم فصوف یقون و یقیناً تو تم لوگوں نے جھٹلا دیا اللہ کو اللہ کے نبیوں کو قرآن کو تو جلدی ہے کہ ہو جائے گا لزام یہ عذاب تمہارے ساتھ پیوست وسط تم معذب ہو جاؤ گے عذاب خداوندی سے تو صورت میں مقاصد اربا علیہ کا بیان تھا اس بات توحید اس بات رسالت صدق کتاب اور اس بات قیامت بسم اللہ الرحمن الرحیم قاس مین تل کا آیا تلکیتا بل مبین اللہ کا باقی النفسا کا اللہ سر شعرا یہ مکی صورت ہے سور واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے سینتالیس نمبر پہ ہے نظولن اور مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے چھبیسویں صورت ہے قرآن کریم کی سورہ فرقان کے بعد اس صورت کو سور شعرا بھی کہتے ہیں اور سورت بھی کہتے ہیں جامعہ انبیاء کے احوال کو جمع کیا گیا ہے اس صورت میں اس صورت کا ربط سور فرقان کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط جب سور فرقان میں صدق رسالت بیان ہوئی اور منکرین رسالت کے اعتراضات کے جوابات ذکر ہوئے تو اس صورت میں تسلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سور فرقان میں شرک فل براکات کی نفی بلا دل تلاقلیہ ہو چکی ہے تو یہاں دلائل نقلیہ یا سور فرقان میں زواجر للمشرقین ان کے اعتراضات کی وجہ سے تو اس صورت میں مشرقین کو تخویفات دنیاوی یا سور فرقان کے آخر میں فرمایا فسو فیقون الزامہ تو یہاں سور شعرا میں بھی آذاب کا ذکر ہے اور اس کی ساتھ مثالیں ذکر ہو رہی ہیں آخر میں عذاب کا ذکر <تصفح> یا سور فرقان کی آیت نمبر ستر میں فرمایابدی اللہ حسیات حسنات تو یہاں اس کی مثال آیت نمبر چھیالیس میں سور فرقان میں ترغیب لالقرآن تھا تو یہاں آیت نمبر ایک سو بیان میں ایک سو آیت میں صنعت ذکر ہو رہی ہے قرآن کی سورہ فرقان کی آیت نمبر ستارہ میں تھا مکالمہ نیک پیرو اور مشرک مریدوں کا تو یہاں آیت نمبر چھیانوے اور ستانوے میں فرمایا کالو انفی ہا یکسیمون سورہ فرقان کی آیت نمبر تین میں اس امت کے مشرکوں کی تردید تھی تو سورہ شعرا کی آیت نمبر تیہتر میں ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں رد ہے اپنی قوم کے مشرکوں پر سورہ فرقان کی ابتدا میں فرمایا تھا لی یقون عالمین نظیرہ تو یہاں آیت نمبر دو سو چودہ میں فرما رہے ہیں وہ انضر عاشیر انذار انظار تو للعالمین کرنا ہے لیکن شروع اپنے رشتہ داروں سے سورہ فرقان کی آیت نمبر ستاون میں فرمایا ماس علکم علیہمن اجرین میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے دین کے بیان پر کوئی اجرت تو یہاں دوسرے انبیاء کرام کا بیان ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنی قوموں کو اعلان کرتے ہیں ہم تم لوگوں سے کچھ اجرت عوض بدلا نہیں مانگتے سور فرقان میں سات دفعہ لفظ زلال ذکر ہوا تو یہاں سات گمراہ قوموں کے واقعات سور فرقان کی ابتدا بھی ترغیب علی القرآن کے ساتھ تھی تو یہاں اس صورت میں بھی ابتدا اور آغاز ترغیبرآن کے ساتھ صورت کا مقصد تسلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ہر مبلغ کو بیاوال الانبیاء السابقین پہلے والے انبیاء کرام کے حالات کو ذکر کرنے سے تسلی دی جا رہی ہے صورت میں دو مسائل ہر واقعے سے ثابت کیے جا رہے ہیں ایک نجات المومنین ہمیشہ اللہ کا قانون یہ رہا ہے جنہوں نے اب اللہ کے نبی پر ایمان لائے جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے انہیں اللہ نے نجات دی اور دوسرا مسئلہ ہلاک الجاہدین جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی انبیاء کرام کی سے انکار کیا تو انہوں نے کو اللہ نے ہلاک کر دیا تو یہ دو مسئلے بادل بیان نجات المومنین اور ہلاک الجاہدین بادل بیان یہ صورت میں واقعات سے ثابت ہو رہے ہیں صورت میں شرکا کی تردید دو جگہ ہے آیت نمبر بہتر اور دو سو تیرہ میں اور شرک فی التصرف کی تردید سات جگہ ہے آیت نمبر بہتر تہتر اٹھتر اناسی اسی اکاسی اور تریانوے شرک فبادت کی تردید دو جگہ آیت نمبر ستر اور ترانوے اور شفاعت قاہری کی نفی سو دفعہ آیت نمبر سو میں شفاعت قہری کی نفی آ ایک دفعہ ہے آیت نمبر سو میں سورت میں اسماء حسنہ باری تعلیٰ کے بحسف تقرار آٹھ ہے آٹھ نام ہے اللہ کے تو سورت کا مقصد تسلی نبی علیہ السلام اور ہر مومن کو ہر مبلغ کو احوال الانبیاء السابقین توسیم میم اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو رف مقط ہیں بعض علماء نے اس کے ذنی معنی ذکر کیے ہیں توا بانے ذدول سین بمانے سلام میم بمانے مالک مجید اللہ تول سلام اور مالک اور مجید ہے تلک آیات الكتاب المبین یہ آیتیں ہیں کتاب کی واضح مبین اے ابان الحق والباطل تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے ہیں واضح کرنے والی حق اور باطل کو لا اللہ کا باق النفسک اللہ مؤمنین یہ تسلی ہے شاید کہ آپ مارنے والے ہیں ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے ان نشہ نظل سمای آیتن ان نشہ ایمان ہوں اگر ہم ان کے ایمان کو چاہتے جبری ایمان تو نازل کر دیتے ان پر آسمان سے ایک دلیل فضلت عناقم لہ خاضی تو ہو جاتی ان کی گردن اس دلیل کے سامنے آجز یعنی تابے یا آناق جماعت ونق من النار یا آناق رواص سردار مراد ہے تو ہو جاتی ان کی گردنیں اس دلیل کے سامنے آج ومایاتی من ذکر من الرحمان یہ زجر ہے منکرین قرآن کو اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نصیحت مہربان ذات کی طرف سے محدسن ترو تازہ محدث ذات نہیں ہے محدث الاتیان ہے محدث آنے کے اعتبار سے یا بیان کے اعتبار سے نہیں آیا ان کے پاس کوئی نصیحت مہربان ذات کی طرف سے تر و تازہ اللہ کا نوعانہ مور مگر یہ ہوتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے فقط کا ضبو یہ تخویف ہے تو یقیناً انہوں نے جٹ لایا اس ذکر من الرحمان کو فسیاتی ہی ممباؤ ماں کانو بھی ہی تو جلدی ہے کہ آ جائیں گے ان کے پاس حالات اس کے جو کہ تھے یہ اس کے ساتھ استحضاء کرنے والے جو استحضاء کرنے والے تھے اس استحضاء کے حالات انہیں انجام آ جائے اب دلیل اخلی اول امیر و الادی آیا نہیں دیکھتے یہ زمین کی طرف کمبت من زوجن کریم کتنے زیاد اگائے ہیں ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے تر تازہ کریم آیت نمبر پانچ میں فرمایا تھا مورزین تو یہاں فرمایا توحید کی عقلی دلائل سے بھی منہ پھیرتے ہیں یہ لوگ دیکھیں یہ عقلی دلائل بھی ہے یقیناً اس میں خواہ دلائل ہیں لیکن نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے و انا رب کل عزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب خامخواہ غالب اور رحم کرنے والا ہے وہی زنادہ ربو کا یاد کرو کہ حکم کیا تھا تیرے رب نے مو صلام کو انیت القوم ظالمین کے آ جائیے قوم ظالموں کے پاس قوم فراؤن قوم فرعون کے پاس اس کا بیان پہلے اس لیے کہ قوم فرعون اقوام محلکہ میں سے آخری قوم ہے اس کے بعد استثاری عمومی عذاب اللہ نے نہیں بھیجا علایت تقون اور اسے کہہ دیجئے کہ واہ یہ نہیں ڈرتے اللہ سے یہ نہیں ڈرتے اللہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے قال رب بھی انیا خافیوں کا زیبون فرمایا منصِ السلام نے اے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا لیں گے میری تکذیب کریں گے وہ یزیق صدری اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ والا ینتریق الاسانی اور نہیں چلتی میری زبان یہ عزیق و صدری عاتف المسب آلس سبب ہے میرا سینہ تنگ ہو جائے تو پھر میری زبان یہ غصے میں انسان سے پھر بات بھول جاتی ہے خطا ہو جاتی تو فارس لا ہارون بھیج دیجیے پیغام ہارون کی طرف رسالت کا والم علیہ ضم اور ان کے لیے مجھ پر گناہ ہے ضم بزامہ ان کے خیال میں یا ضم بمانے بدل ہے یکفر الکمنظم بھی کا سر فتح آیت نمبر دو میں آ جائے گا تو ان کے لیے مجھ پر گناہ ہے ان کے خیال میں یا بدلہ ہے ان کے قبطی کو میں نے ایک مارا تھا فاقاف ہوں تو میں ڈرتا ہوں یقتلون کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے تو قتل ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر تیری توحید کو کون بیان کرے گا خالک اللہ تو اللہ نے فرمایا کبھی نہیں یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے فضاب بھی آیا تو جائیے دونوں میری دلائل میری آیات کے ساتھ ان نا معیت خاصہ امداد کے معنی میں میں تمہارے ساتھ ہوں مستم سننے والا فاتیا فرعون آگے دونوں فرعون کی طرف فقولہ تو کہا دونوں نے اے انا کل واحد منا دونوں نے ہر ایک نے کہا انا رسول رسول و رب العالمین اب یہاں مفرد ہے نا تو دونوں نے ہر ایک نے کہا ہم میں سے ہر ایک رسول ہے میر رب العالمین استقلال یا توحا میں سور توحا میں تسنیہ ذکر کیا گیا ہے فقولہ تو دونوں نے کہا یقینا ہم دونوں رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے مخلوقات کے رب کی طرف سے تو انار سلمایہ بنی اسرائیل بیچ دے ہمارے ساتھ میرے ساتھ معانا بیچ دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو قالا تو فرعون نے کہا اولم نورب کفینہ ولیدن آیا نے تربیت نہیں حاصل کی ہم میں بچپن میں تجھے ہم نے اپنے گھر میں نہیں پالا تو, تو ہمارے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے اب ہم تیری تابے کریں گے ولاب استفینہ منحمری کا سینینہ اور وقت گزارا تھا تو نے ہم میں اپنی عمر سے چند سال تو ہمارے گھر میں چند سال نہیں رہا تھا وفعلطف عالت قلتی تھی فعلتا اور کیا تھا تو نے کام تیرا وہ جو کیا تھا تم نے تم نے جو کیا تھا وہ کیا تھا قد کہ دوں اب یہ کنایات سے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو نے جو کیا تھا وہ تیرا کام وہ جو توں نے کیا تھا ون تمن الکافرین اور تو ہو ان سے انکار کرنے والوں میں سے کالا علیہ السلام نے فرمایا فعال ہاں میں نے کیا تھا وہ کام ازن اس وقت وان زالین اور میں تھا تم سے گم ہونے والوں میں سے زال بمانے گم ہونے والا رخش و مستانہ مدیم تلع ابن قطبہ غریب القرآن میں یہ معنی کرتے ہیں یا منزالین عند کم اے غائبین تمہارے نزدیک میں خطا تھا میں خطا نہیں تھا میں نے اچھا کام کیا تھا وہ ظالم تھا اسے مارنا ہی چاہیے تھا یا غائبین ان تم سے غائب تھا یا ناخبر تھا من ظالین مجھے خبر نہیں تھی کہ میرے مکے سے وہ مرے گا یا ظالب محبت سر ضوا میں آیت نمبر سات میں انشاءاللہ اللہ آ جائے گا اور سر یوسف میں بھی آپ نے پڑھ لیا ان کلفی ظولا علی قدیم اور وجد کالن فہدہ امام رازی وہاں معنی کرتے ہیں ظال بمانے محبت کرنے والا تو ہاں میں اس وقت تھا من ظالین مظلوموں کے ساتھ محبت کرنے والا کرتبی نے لکھا ہے ظالفدین نبی کو کہنا حرام ہے بلکہ کفر کا خطرہ ہے قول فالتحا انالین امخین الفین شیغیر قسدن تھا <تصفح> میں خطائق ہونے والوں میں سے بغیر قص کے ایک کام میں نے کیا تھا میرے مکے سے وہ مارا تھا میں نے قصدم تو اسے قتل نہیں کیا تھا یا وہ عبیدہ مانا کرتے ہیں کہ کالری کال مانا ہوں مین ان او ہو میں تو اس کو بلا بھی چکا ہوں تجھے ابھی تک یاد ہے وہ تیرا قبطی جو میں نے مارا تھا یا لم اف آلح بھی اختیاری شفا میں قاضی ایاز مانا کرتے ہیں دوسری جلسفیانوے میں, میں, میں, میں نے اپنے اختیار سے تو یہ کام نہیں کیا تھا قرطبی بی بی تیرمی جل پچان میں بھی ہے تیس تیرہویں جلسفہ پچانوے میں من مین ضالینسین لن لم یا للہ فیش ان فلے سا علیہ یفی ما فالتو فی تلکل حالتی اس وقت میں نے جو کیا تھا اس پہ مجھے کوئی توبیق نہیں ہے وہ انقط لطاؤ وفی وقت لم یقن فی شر یا علائع فی ان تھا لیکن ہمارا مسلک یہی تو قرطبی کا قول تھا قبل نبوت بھی انبیاء گنا سے پاک ہے قاضی آیاز شفاہ میں لکھتے ہیں صفح قَتِيلُ الَّذِي وَكَذَهُ میں واما وَكَذَهُ قَالَ قَتَادَ وَلَمْ يَعْتَمِدْ قطیر فَعَلَى هَذَا ولم یاتمت فِي ذَلِكَ وہ قتل قصداً نہیں تھا خطا تھا نہ آل قتل تھا نہ ارادے قتل تھا تو یہ معاسیت نہیں ہے انا منظالین من الجاہلین بھی انلوق ذاتا تب لوگ زید مانا کرتے ہیں مجھے تو پتا نہیں تھا کہ میرے مکے سے یہ مرے گا تو ففار تم کو میں بھاگ گیا تھا تم سے جب میں ڈرا تھا تم سے ظاہری اسباب سے ڈرنا یہ کوئی منافی توکل سے نہیں ہے نبوت سے لی ربی حکم تو بخش دی مجھے میرے رب نے نبوت حکمن دانش اور نبوت وجا عالین من المرسرینو ٹھہرا دیا ہے اللہ نے مجھے انبیاء میں سے وتیل کا نعمتن اور یہ تمہاری نعمت نعمتن میں تنوین لقلیل ہے تمنحا علیہ جو تم احسان جتلاتے ہو مجھ پر جو تم نے جتلائی مجھ پر یہ نعمت کیا ولم نورب کفینہ ولیدن ولب استفینہ منعمر کسنینہ و تل کا یہ تمہارا احسان اور تھوڑی سی نعمت جو تم جتلاتے ہو مجھ پر ان اجلیہ ہے اس وجہ سے تھی کہ آبت بنی اسرائیلا تو نے غلام بنایا تھا بنی اسرائیل کو پانچ توجیہات ہیں اس میں ایک توجی ہے کہ استفام تقریری ہے تو میں تمہارا احسان مانتا ہوں کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا اور مجھے آزاد چھوڑا تھا میں تو مانتا ہوں یہ استفام انکاری ہے آیا کوئی احسان تم نے مجھ پہ نہیں کیا, کیا جتلاتے ہو مجھ پہ تم مجھ پہ احسان جتلاتے ہو وطن سا جنا تھا کہا اور تو نے اپنے ظلم کو بھلا دیا نہ عبدت بنی اسرائیل کہ تو نے بنی اسرائیل کو میری قوم کو اپنا غلام بنایا تھا یا تیسری توجی تم کس طرح مجھ پہ احسان جلا جتلاتے ہو تم نے میری قوم کو غلام بنایا تھا ومن اہی نہ قوم تم نے تو ظلم کیا تھا تیرا کیا احسان ہے چوتھی توجی ان انعبت تقومی و ظلم تال تربیت و ظلم اگر تمہارا ظلم نہ ہوتا تمہیں اپنے گھر میں ہی ہوتا نا اے لم تظلم فکن تو مربی انفی بئی تھی اگر تم ظالم نہ ہوتے تو میں اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتا وہیں اپنے گھر میں ہوتا تمہارے ظلموں کی وجہ سے میں تیرے گھر تک پہنچا تھا یا ان اب بت بنی اسرائیل پانچویں توجی یہ ہے کہ تو نے میری قوم کو غلام بنایا تھا احسان تو میرا ہے تجھ پر میری قوم نے کمایا اور تم نے کھایا میں نے بھی کھایا تو یہ تیرا کمال تو نہیں تھا میری قوم کا کمال تھا انعبدت تھا بنی اسرائیل تو نے غلام بنایا تھا بنی اسرائیل کو قال فرعون کا فرعون وما رب العالمین کون ہے رب مخلوقات کا مالک کون ہے کالا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا رب السلاواتی ولادی وما بینا رب ہے مالک ہے وہ جو رب ہے آسمانوں کا مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور اس کا جو اس کے درمیان ہے ان کنتم کی اگر ہو تم یقین کرنے والے قالل منحو الہلا تستمیون کہا اس فرعون نے اس کو جو اس کے ارد گرد تھے آئے تم نہیں سنتے ہو میں نے اس سے مصر والوں کے بارے میں پوچھا تو یہ آسمان زمین اور وماں بینا تک پہنچ گیا کالا تم اس علیہ السلام نے فرمایا ربکم کم و ربوا بائی کم وہ رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں پہلے والوں کا بھی رب ہے قال انا رسول کم الدی اور سل تو کہا فرعون نے یقیناً تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف خواہ مخواہ وہ تو پاگل ہے محض اللہ ایک بات کے پیچھے ہو جائے تو پاگلوں کی طرح بس اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے قالا رب المشرقی وَ المغربی و نہ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور اس کے درمیان ساری مخلوق کا ان کن تم تاقیل اگر ہو تم عقل والے اگر تم میں عقل ہو پاگل تو تم ہو تو تم جان لیتے کہ رب کون ہے قال علیہ نے تخست علاَََََن غیری کا نے اگر تو نے پکڑ لیا کسی علاقوں میرے بغیر لاجالنہ کا من المسین تو خامخہ ٹھہرا دوں گا تم کو مِنَ الْمَسْجُونِينَ قیدیوں میں سے سجن جیل میں تجھے ڈال دوں گا خالہ ولوجے تو کبھی شعیم مبین تو فرمایا مصالح صلاح تو السلام نے آیا گرچہ میں آیا ہوں تمہارے پاس کسی دلیل واضح کے ساتھ بھی شعیع مبین شے واضح کے ساتھ یعنی مسئلہ واضح خالہ فاتح بھی ہی تو فرعون نے کہا لے آؤ وہ دلیل ان کم تمن صادیقین اگر ہو تم سچوں میں سے فالقا آسا ہو تو گرا دیے مو السلام نے اپنی امسا فضہ ہی یا مبین تو اچانک یہ امسا موس علیہ السلام کی تھی اجدہ ظاہر و نذا د ہی بیدا الاظرین تو کھینچا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے تو اچانک یہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا تھا سفید دیکھنے والوں کے لیے خالل ملئی حول کہا فرعون نے ان سرداروں کو جو اس کے ارد گرد تھے ان ہادال ساحر عالیم یقیناً یہ ایک جادوگر ہے جاننے والا سمجھدار یریدوئیوں خرجہ کو مینارد کنبی سے ہی یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے فمادا مرون تو کیا رائے ہے تمہاری قالو تو انہوں نے کہا ارجے ہوا آ ہو تین مشورے ہوئے تھے تو قرآن نے ایسے لف ایسا لفظ ذکر کر دیا کہ تینوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں ارج مولت دے دے سے مہلت دے دے اسے تھوڑے دن یہ چیخ لے گا بس پھر ختم یا ارج تما دے, دے ان کو یا ارض جیل میں ڈال دے ان کو وا خاؤ ان کے بھائی کو وباس فلم دعینی حاشرین اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے لے آئیں گے آپ کے پاس ہر ایک جادوگر سمجھدار کو فجمع اصحارت تو جمع کر دیے گئے جادوگر لمیکاتی یوم معلوم اس میک کو مقرر دن کے معلوم دن کے اس وعدے کو وقیل النا سے حل انتم تم اور کہا گیا لوگوں سے آیا ہو تم جمع ہونے والے حل استفام بمان امر ہے جمع ہو جاؤ لا اللہ نہت کہ ہم تاب کریں جادوگروں کی اگر ہوں یہ غالب جادوگروں کی تاب مشروط ہے بشرطر انقانحم الغالبی پلما جات سہارت و جب آ گئے جادوگر تو کہا انہوں نے فرعون سے آیا ہوگا ہمارے لیے کوئی اجر اگر ہو جائے ہم غالب خالہ نعم تو فرعون نے کہا ہاں ون کو مز المین المقروین اور یقینا تم لوگ اس وقت خامخا نزدیکوں میں سے ہوگے میرے قریب اچھا جر دیا بادشاہ کا قرب تو ذلت ہے کنز العمال میں حدیث بھی ہے ادارۂ تلا عالمہ یوخال سلطانی مخالت تن کثیر تن جب ایسے عالم کو دیکھو جو بادشاہوں کے ساتھ بہت اختلاط رکھے تو جان لو یہ چور ہے کیونکہ بادشاہ کے در میں بادشاہ کی تعریف کی جائے گی وہاں تو تم حق نہیں بیان کر سکتے بادشاہ کے خلاف قالم موسا تو کہا ان کو موسا علیہ السلام نے گرا دو اپنا داو وہ جو تم ہو گرانے والے تم جو گر داؤ کر یہ القو امر بسر نہیں ہے نمبر دینا ہے کیونکہ سحر حرام ہے اور امر حرام کا تو حرام ہے تو یہ ان کو نمبر اور واری دینا ہے کہ چلو پہلی نمبر پہلا نمبر تیرہ ہو گیا القومان تم ملکن گرا دو وہ جو تم ہو گرانے والے فالق و حبال تو گرا دی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی آمسائیں لاٹھیاں و کالوب عزت فرعون اور کہا انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم امام راضی لکھتے ہیں کان فرعون دہرین فرعون دہری تھا اللہ کی وجود سے انکاری تھا خود خدا بن بیٹھا تھا کیونکہ لوگ اس کے نام کی قسمیں کھا رہے ہیں بے عزت اور حدیث میں آتا ہے من حلف ابی غیر اللہ فقد اشرا جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کر دیا وہ روایت روایتن من حلف بغیر اللہ فلیق اللہ الہ اللہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی تو یہ پھر لا الا اللہ کہے تجدید ایمان کرے تو کہا ان ساحرین نے قسم ہے فرعون کی عزت کی انا لنح ن یقیناً ہم خام ہم ہی ہوں گے غالب فعل قاموں سا تو گرادی علیہ السلام نے اپنی آمسا فیضہ ہی تلقف مایا فکون تو اچانک یا تھی مصالیہ صلاح تو السلام کی لاٹھی تھی کہ اس نے نگل لیا وہ کچھ جو یہ جھوٹ بنانے والے تھے ساحر فولقی سہارت ساجدین تو گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے کرتے ہوئے قالو تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے مخلوقات کے رب پر رب موسا اور ہارون کا یہ سنت ذکر کر رہے ہیں فرعون کو خفا کر رہے ہیں اور فرعون کو جواب دے رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ رب العالمین تم ہو رب العالمین رب موسا و ہارون ہے قالا امن تم لہو قبلا نازن القم تو کافر اور نے آئے تم ایمان لے آئے منسا پر پہلے اس سے کہ ہم میں اجازت کر دیتا تم کو ان حلا یقینا یہ بڑا ہے تمہارا استاز ہے الذي وہ علمکم کم جس نے سکھایا ہے تم کو جادو تو جلدی ہے کہ تم جان لوگے لو گے لوقتیانہ دیا کم خام میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف انخلافن عدل بدل اور خام خواصولی پہ لٹکا دوں گا تم کو سب کو قالو تو انہوں نے کہا لا دیر لا دیر الا ذار یزیر بمانے پروا یا بمانے زرر کوئی پروا نہیں یا کوئی نقصان نہیں اگر تو ہمیں مار لے تو یہ نقصان نہیں یہ فائدہ ہے ہم جائیں گے اننا الاربینامن قریب یقینا ہم اپنے رب کی طرف واپس ہو جائیں گے ان نتماؤ یقینا ہم تما کرتے ہیں کہ بخشش کرے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہمارے خطاؤں کی ان کننا اول المومن هذا المقام اس وجہ سے لے کننا اس وجہ سے کہ ہیں ہم پہلے مومنوں میں سے اس جگہ یا فی قوم قطری قوم میں پہلے مومن ہم ہیں اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات کو لے جا ہمارے بندوں کو یقیناً تمہاری تابے داری کی جائے گی تمہارے پیچھے یہ لوگ آئیں گے فارسل فراؤن و تف بیجا فرعون نے شہروں میں حاشرین جمع کرنے والوں کو اور کہا ان نہ ہاؤلا ل شر یہ گروہ ہے قلیل تھوڑا سا تھوڑا سا گروہ ہے وَن ہم لنا لغائے اور یقینا یہ لوگ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں وَنا لجمیً حاضر اور یقینا ہم جماعت ہے لجمع جماعت ہے حاضر ان کو ڈرانے والے یا ہم سب حاضر ڈرنے والے ہیں ان سے لجمین حاضرون لہم یا حاضرون امن ہم یا حاضر ان حاضر عقلم کو بھی کہتے ہم ایک جماعت ہیں آقل من یا حاضر الصلاح ہمارے پاس وصلہ پورا ہے فاخ تو نکال دیا ہم نے ان کو اللہ فرماتی یہ خود ہی نہیں گئے یہ میرے فیصلوں سے نکلے من جنات ہوں وعیون باغوں سے اور چشموں سے پکنوز ان اور ان خزانوں سے و مقام کریم اور عزت والی جگہوں سے بہت عیاشی والی جگہوں سے اسی طرح و رسناہا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بعد میراث میں دے دیا ہم نے یہ مصر بنی اسرائیل کو فات بعہ مشرقین تو پیچھے ہو گئی یہ فرعونی بنی اسرائیل کے پیچھے سورج طلوع ہونے کے وقت فلما ترال جب دیکھ لیا دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو تارا آباب طفاعل اس میں مشارکت ہوتی ہے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو قال اصحاب و موسا انا لمد تو کہا موسا کے ساتھیوں نے موسی کے سارے اصحاب ابو بکر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ابو بکر نے غار شور میں نبی علیہ السلاۃ و السلام سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کو ڈر لگا ان لمود رکون ہاں ابو بکر کو حزن تھلا تحزن ان اللہ معنی حزن کسی اور کے غم میں غمجین ہونا تو سارے اصحاب موسا مقام ابو بکر تک نہیں پہنچ سکتے دیکھے یہاں یہ کہہ رہے اننا لمود کا موسا کے ساتھیوں نے یقینا ہم گھیرے گئے ہیں آگے دریا پیچھے فرائے خالق اللہ تو موسا علیہ السلام نے فرمایا کبھی نہیں انہ مایہ ربی سیاح یقینا میرے ساتھ میرا رب ہے جلدی ہے کہ مجھے راہ دکھائے گا قانون یہ ہے اللہ اپنے تابع داروں کے لیے بند راستے کھولتا ہے اور نافرمانوں فرمانوں کے لیے کھلے راستے بند کر دیتا ہے سیاح دین فو ہے سا کل باہر بند راستہ کھل گیا موسا کے لیے وہ صحیح کھلا ہوا راستہ بند ہو گیا فرائنا پر تو وہی کی ہم نے علیہ السلام کی طرف کہ ماری اپنی لاٹھی کے ساتھ دریا کو فن فلا کا تو جدا ہو گیا پانی یہ دریا کا فکان کل فرقن کتھو دل عظیم تو تھا ہر ایک جدا ہوا حصہ جیسے پہاڑ بڑا تود جبل بڑے پہاڑ کی طرف وازلفنا ثم سمل آخری اور نزدیک کر دیا ہم نے اب ابو عبیدہ معنیٰ کرتے ہیں ازلفنا جمعنا جمع کر دیا نزدیک کر دیا ہم نے ثما اس مقام کو الاخرین دوسروں کو یہاں دوسروں کو اور نزدیک کر دیا وان جینا من سا اور نجات دی ہم نے منصا علیہ السلام کو و مم اور اس کو جنس کے ساتھ تھے اجماعن سب کو سب ما الاخرین پھر غر کر دیا ہم نے اوروں کو یقیناً اس میں خام خواہ دلائل ہیں لیکن نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے انب کل عزیز الرحیم بے شک تیرا رب خام خا غالب الرحم کرنے والا ہے وطل علیہمنبا ابراہیم دوسرا بات ہے پڑھ لیجئے ان پر واقع ابراہیم علیہ السلام کا جب فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کس کی عبادت کرتے ہو تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو تم تو انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں اس نامن بتوں کی پڑے ہوتے ہم اس کے لیے عاقف اعتکاف کرتے ہوئے منجور قالا حل یسماؤں سب سے پہلے رد کر رہے ہیں شر کی بھی آدم یہ نہیں سنتے تمہاری بات حل یسماؤں نہ آئے سن سکتے ہیں تمہاری آواز استدعونا جب تم پکارتے ہو ان کو او فاؤن یا نفع دے سکتے ہیں تم کو یا درون یا ضرر پہنچا سکتے ہیں تم کو خالو تو انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو کضا لکھے فعالون اسی طرح کام کرتے ہوئے خالا فرائی تما کن تم تاب تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے خبر دے دو مجھ کو اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم تم و آبا کم الاقدم ان تم اور تمہارے آبا پہلے والے فرن نہ ہم یقیناً یہ منجور ادولی دشمن ہے میرے اللہ رب العالمین یہ استثنا منقطع ہے لیکن دوست ہے میرا رب العالمین بوتوں کی دشمنی کیا تو ایک معنی یہ منجور ہم زمیر یا ہنگ زمیر ان کے اسنام کی طرف راجے ہے یعنی اگر میں ان کی عبادت کروں تو یہ میرے دشمن ہو جائیں گے سورہ مریم آیت نمبر 82 میں گزر گیا اور سورہ آقاف آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر میں نے ان کی عبادت کی تو میرے دشمن ہوں گے لیکن دوست ہے میرا رب العالمین وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا تو یہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہ ذات جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے مرش تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ادباً یعنی کہ جب مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر شفا بھی دیتے نہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شر کی نسبت ادبً اپنی طرف ولدی اور وہ ذات ہے جو مجھے مارے گا سم یوقین تو پھر مجھے زندہ کر دے گا یمی تھو نی یہ دپڑ ہے ان لوگوں کی منہ پر جو کہتے ہیں نبی پر موت نہیں آتی اور نبی کو موت کی نسبت نبی کی طرف گستاخی ہے والذی اتماعین فر علی خطیہ تھی اور وہ ذات ہے کہ میں تما کرتا ہوں کہ بخش دے گا اللہ میرے لیے میری خطائیں تو خطا کون سی کی تھی کمال آبدیت ہے تعبدی استغفار ہے معنی کیا خطا کار اگر معافی مانگے تو یہ ایک درجہ اگر بے گناہ کہے بس مجھے معاف کر دے تو یہ بہت اونچا درجہ ہے یا مراد خطیتی خلاف اولا کام ہے امام شارانی فرماتے ہیں جب یہ کہا کہ مرض تو جب میں بیمار ہو جاؤں تو خیال آیا کہ مرض کی نسبت اپنی طرف کی تو فوراً معافی مانگ لی اسے کہتے ہیں حسنات الابراری سیات المقربین نیکوں کی نیکیاں مقربین کی سیاحت شمار ہوتی ہیں یا خطیہ سے مراد توریات جو زمانی کلام میں نے تین مقام پہ کیا ہے اس کی بخش اللہ مجھے کر رب کی معرفت کے لیے صفات سمانیہ ذکر ہوئی آٹھ صفات ایک خالق دوسرا یا نی تیسرا یوتعیمنی چوتھا یسقین پانچواں مرث تو فہو یشفین چھٹا یومیت ان ساتواں اور آٹھویں صفتی لی علی یوم الدین یہ صفات سمانی علی عمارفت الخالق ذکر کی وہ ذات کہ میں تما کرتا ہوں کہ اللہ بخشش کر دے گا مجھے میری خطاؤں کی قیامت کے دن میرے رب بخش دے مجھے حکما علم فیصلے کا فیصلہ کرنے کا علم دے دے والی بصالحین اور اکٹھا کر دے مجھے نیکوں کے ساتھ اور ٹھہرا دے میرے لیے زبان سچی فلاخرین پیچھے آنے والوں میں وجال من وراثتی جنت النعیم اور ٹھہرا دے مجھے وارثوں میں سے جنت النعیم جنت نعمتوں والی کی وقف لی ابی اور بخشش کر دے میرے باپ پر وقف اے امن علیہ ہی بل تعبتی یسحق کو علیہ ہی بال مغفرتی ابن عباس کہتے ہیں اللہ میرے باپ کو توبے کی توفیق دے دے کہ وہ مستحق ہو جائے اس کے ساتھ مغفرت کا اور سراج منیر میں خطیب صاحب کہتے ہے وقف ہدایت و توفیقی للیمان ہدایت دے دے ایمان کی توفیق دے دے میرے باپ کو یقیناً یہ ہے گمراہوں میں سے ولا تخذینی و میوب عصون اور مت رسوا کر مجھے اس دن جس دن کے اٹھائے جائیں گے لوگ قبروں سے یوم فعلوم والا بنون اس دن کے نہ فائدہ دے گا کسی کو اس کا مال اور نہ اولاد علامات بھی قلبن سلیم مگر فائدہ تو اسی کو ہوگا جو آ گیا اللہ کے ہاں بے سلیم سیدھے دل کے ساتھ روغ گزڑو سلیم یا مراد اس سے خوف والا دل یا شرک, شرک اور شر شک سے پاک دل دیکھو لا زنی یوم میوب حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے تو اللہ سے مانگیں گے یا اللہ میں نے دعا کی تھی کہ لاطقزین یوم آسون اور تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے نہیں شرماؤں گا تو آج اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوگی کہ میرے باپ کو سب کے سامنے جہنم میں گرایا جا رہا ہے تو اللہ فرمائیں گے ابراہیم اب دیکھو تو ابراہیم جب اپنے باپ کی طرف دیکھیں گے تو اس کی شکل بدشکل شکل گندے جانور کی طرف بنی ہوگی بزی مطلط تحن بزیخ مطلط تحن بنا ہوگا حدیث میں یہ الفاظاتیں ایک بدشکل شکل گندہ جانور ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ یہ تو میرا باپ نہیں ہے تو اسے فرشتے گسیٹ کر جہنم میں گرا دیں گے وہ گرے گا جہنم میں جائے گا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا اللہ اپنے خلیل کو رسوائی سے بچائے گا وزلف عطل جنت المتقفین اور کر دی جائے گی جنت متفیوں کے لیے وہ برزۃ الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم سرکشوں کے لیے وکیل الحم اور کہا جائے گئے ان نما کن تم تاب کہاں گئے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا حلین سرون حکمائے یہ تمہاری امداد کر سکتے ہیں اوین تسرون یا بدلہ لے سکتے ہیں فقب کی بھوفی ہم تو سرنگون کر دیے جائیں گے اس جہنم میں یہ اور دوسرے سرکش بھی اور لشکر ابلیس کا سب کا سب قالو ہم فی کہیں گے یہ لوگ اور یہ ہوں گے اس جہنم میں جھگڑا کرنے والے باس مباسہ کرنے والے یہ کہیں گے طلّہ کرنا لفی ضلع المبین حسم ہے اللہ کی یقینا ہم تھے گمراہی ظاہر میں اذن نصوی برب العالمین جب ہم نے تمہیں برابر کیا تھا تصویہ فی الحب مراد ہے جب ہم نے برابر کیا تھا تم کو رب العالمین کے ہما نا مجرمون اور ہمیں گمراہ نہیں کیا تھا مگر مجرمون تو نہیں ہے ہمارے لیے شافین کوئی شفات کرنے والا اور نہ کوئی دوست گرم جو ہم پہ غیرت کر لے اور ہمیں بچا لے فل و لنا کر اگر ہو یقیناً ہوتا ہمارے لیے ایک دفعہ جانا دنیا میں فنا کون من المومن تو ہوتے ہم مومنوں میں سے یقیناً اس میں خامخات دلائل ہے لیکن نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے قص ذبط قومن وََ یہ تیسرا واقعہ تقزیب کی تھی قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے امبیا کی اس قالمہ خو ہمن جب کہا تھا ان کو ان کے خیر نوح علیہ السلام نے آخ بمانے خیر خواہاں اللہ تد تقنوا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ سے یقینا میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار تو ڈرو اللہ سے اور میری تاب داری کرو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس دین کے بیان پر کوئی اجر نہیں ہے میرا اجر مگر مخلوقات کے رب کے ہاں اعلیٰ بہانے آئندہ اور اعلی تسلی کے لیے لائے فتق اللہ ہوا تو اللہ سے اور میری تاب داری کرو یہ تکرار لت ہے یا پہلا تقوا توحید کے لیے دوسرا تقوی اتباع سنت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو ذکر کیا گیا قلب سلیم تو اس قلب سلیم کے بارے میں قرطبی لکھتے ہیں قلب بن بے قل عن شرک والبدعات و المطمئن نعل وہ دل خالی جو شرک اور بدت سے ہو اور مطمئن سنت پہ ہو علامۃ اللہ, اللہ بقل بن سلیم آیت نمبر نواسی یا سمرقندی بحر العلوم میں ذکر کرتے سلیم من اعتقاد الباطل والنفاق والبدعات باطل عقید اور نفاق اور بدعات سے سلیم ابن عباس فرماتے سلیم من بغض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلات و السلام کے بغض سے پاک ہو صحابہ کے نبی کے صحابہ کے بغض سے پاک ہو جو دل سراج المنیر میں خطیب صاحب لکھتے سلیم من الجہل والاخلاق الرزیلہ جہل اور اخلاق رضیلا سے پاک ہو یا سلیم الخائف من اللہ تعالی اللہ سے ڈرنے والا دل ہو یہ قلب سلیم ہے قالو تو انہوں نے کہا اس قوم اللہ کا آیا ہم ایمان لے آئیں تیری تجھ پر و تبا کلر ظلون عورتیں ہیں تیرے کمزور لوگ رزیل یعنی یہ تمہیں دل سے نہیں مانتے صرف منہ سے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں ایمان کا ایمان ایمان کہہ کے تو کالا فرمایا علیہ السلام نے وما علمی بما کا نو نہیں ہے علم مجھے اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں نہیں ہے اساب ان کا مگر الارب ربی میرے رب پر ہے وہ بندہ دا کرکے کو لوکا کرکے کو کا نہیں ہے نہیں ہے حساب ان کا مگر میرے رب کے ہاں ہے لو تشعرون اگر تم جان سمجھتے ہو وہاں نبی طارد دل اور نہیں ہوں طارد تاری چھوڑنے والا مومنوں کو کو نہ اللہ نظیر مبین نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ظاہر قالو تو انہوں نے کہا لم تہی یا نوں ہو اگر منع نہ ہوا تو نوح تو ہو جائے گا تو من المرجومین سنسار کیے ہو میں سے تجھے ہم سنسار کر دیں گے کالا ربین تو کہا نو علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جٹلا دیا تو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان فتح فیصلہ ونج اور نجات دے دے مجھے اور اس کو جو میرے ساتھ ہے مین المومن مومنوں میں سے فان جینا ہوا مما کا تو نجات دے دی ہم نے نو علیہ السلام کو اور اس کو بھی جو ماحوس جو ان کے ساتھ تھے فلفلکل مشہون اس کشتی بھری ہوئی میں سماغ رکنا باد الباقین تو پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد دوسروں کو یقیناً اس میں خامخواہ دلائل ہیں نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے اور بے شک تیرا رب وہ بخشش کرنے والا ہے تیرا رب عزیز ہے قومین کو ہلاک کر دیا رحی ہے نو اور اس کے ساتھیوں کو نجات دے چوتھا واقعہ تقزیب کی تھی عادیوں نے رسولوں کی جب کہا ان کو ان کے خیر خواہ حود علیہ السلام نے واہ تم نہیں ڈرتے ہو اللہ سے یقینا میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار تو ڈرو اللہ سے اور میری تابیداری کرو میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس دین کے بیان پر کوئی اجر نہیں ہے میرا جرم مگر مخلوقات کے رب کے پاس اتبنہ بکل لیرئین آئے تم بناتے ہو ہر ایک چوٹی پر آیتن ایک نشانی تابسون آبس کرتے ہوئے ری چوک یا ڈیرک ہے ڈیری نشانی جیسے آج بھی چوکوں کو سجایا وہاں بت کو لگائے یہ بادشاہ خان چوک ہے اور یہ فلانے خان چوک ہے ایسی آبس کرتے وطن لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ حکمران کیا کر رہے ہیں وہ کہا تائی تھی گندم ختم ہو گئی بادشاہ کی بیٹی کو کسی نے کہا روٹی اور گندم نہیں ہے لوگ بھوک سے مر رہے تو اس نے کہا لوگ بسکٹ کھائے نا تو جب روٹی نہیں ملتی بسکٹ کیا کھائیں اسے کیا پتا پتا تخذونا مسان آ اور پکڑتے ہو تم مسان آ مسان کی سے کہتے ہیں بنا بینا انفوا مسنا آبادی یا مجاہد مانا کرتے قصورم مشیدہ پکے پکے بنگلے یا کلبی مانا کرتے قلعے قلعے بناتے ہو قطادہ کہتے ہی ما خض الما یعنی الفیاز ہاؤز بناتے ہو سوئمنگ پولیں بناتے ہو تم ما الماء یعنی الخیاض تو بناتے ہو تم مسانیہ ہاؤز سوئمنگ پولے یا بنگلے یا قلعے قلعے بناتے ہو پکی پکی عمارتیں بناتے ہو قیامت کے یقین بعض پلازے بھی اس طرح بنے ہوئے ہمارے اس علاقوں میں گویا کہ یہ لوگ موت اور قیامت کو مانتے ہی نہیں اتنی پکی پکی تعمیرات لعلکم تخلدون تخلودون ایک ان تخلدون گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے اس دنیا میں وہ ادابہ تش تم تم جبارین جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو سختی کرتے ہوئے فتخ اللہ ظالمانہ جبارین ظالمانہ پکڑ سے تو ڈرو اللہ سے اور میری تابیداری کرو ہر نبی فتق اللہ توحید واتیون اور سنت کی دعوت دیتی توحید و سنت کا مشن انبیاء کا مشن ہے وط کلدی امد کمبا تالمون یہ تذکیر مات تخویف ہے ڈرو اللہ سے وہ ذات جس نے مضبوط کیا ہے تمہیں اس پر تالمن جو تم جانتے ہو امد و ان مضبوط کیا ہے تمہیں جانوروں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یومن عظیم بڑے دن کے عذاب سے قالو تو انہوں نے کہا سوا علیہ نا آواز تھا برابر ہے ہم پر یہ آیتو واض کرتا ہے ہمیں عمل تکمن من یا نا ہو تم واض کرنے والوں میں سے ان نہ ان اللہ خلق الاولین نہیں ہے یہ مگر جھوٹ پرانے والوں کا ہادہ یہ تکالیف ہیں عذاب نہیں ہے یا ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اخلاق ہیں اولین پہلے والوں کے عادات ہیں وما مانا بمعذبین بھی اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے گئے فخر ذبو تو انہوں نے جٹلا دیا حضرت حود علیہ السلام کو تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو یقیناً اس میں خا نشانی ہے نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے اور بے شک تیرا رب وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے جٹلایا تھا سمودیوں نے انبیاء کرام کو جب کہا ان کو ان کے خیر صالح علیہ السلام نے وہ تم نہیں ڈرتے اللہ سے یقیناً میں ہوں تمہارے لیے رسول اماندار تمام انبیاء کرام کی تقاریر ایک ہی جیسی ہیں تو ڈرو اللہ سے توحید مانو واتی ان میری تابیداری کرو سنت نہیں مانگتا میں تجھ سے اس دین کے بیان پہ کوئی اجر نہیں ہے میرا اجر مگر مخلوقات کے رب کے ہاں اترکوں نہ فیما ہونا امینین آیت چھوڑ دیے جاؤ گے فیما ہا ہونا اس میں کہ یہاں ہے اس دنیا میں ہے آمین امن کے ساتھ یہیں بس تم چھوڑ دیے جاؤ گے فی جنات ویون یہ ما قبل فی فیما سے بدل ہے فی جنات باغات میں واین ان اور چشموں میں وہ ان اور فصلوں میں و نقل اور کھجوروں میں تلحا حضیم کہ اس کے غنچے نرم نرم ہے وہ تنخیتونل بنل جبالبیو تن فارحین اور تم کھودتے ہو پہاڑوں سے گھر گھر بناتے ہو پہاڑوں کو کھود کر کوریت کر فارحین استقاری کرنے والے فارحین یا مریحین مستی کرنے والے فارحین بمانے مریحین تو ڈرو اللہ سے اور میری تابے داری کرو اور تابے داری مت کرو امر المصرفین مشرقوں کے حکم کی اور کام کی وہ لوگ جو اس فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تو انہوں نے کہا یقیناً تو ہے من المصرین جادو کیے ہو ہم اسے تمہارے اوپر تو جادو کسی نے کیا یا مسحرین اب عبیدہ مانا کرتے ہیں پیٹ والا تو تو کھانا کھاتا ہے نہیں ہے تو مگر بشر ہماری طرح نبی اور نبوت اور بشریت کو منافی جانا کیا عجیب تعجب ہے بہن پر حجر کو الہ مانتے ہیں نبی کو بشر نہیں مانتے بشر کو رسول نہیں مانتے نہیں ہے تو مگر بشر ہماری طرح تو لے ایک دلیل اور معجزہ اگر ہو تو سچوں میں سے تو کالا فرمایا صالح علیہ السلام نہادی ناقطن یہ اونٹنی ہے اس کے لیے ایک نمبر ہے پینے کا اور تمہارے لیے نمبر ہے یومی معلوم دن مقرر کا ایک دن یہ پانی پیے گی دوسرے دن تم پانی پیو گے کوواں ایک تھا تو جس دن اونٹنی کا نمبر ہوتا تھا پانی کا تو اس دن یہ لوگ اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے ولا تمسو حابی سین اور مت پہنچاؤ اسے تکلیف فیا خود عذاب ان عذاب یوم ناظم تو پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا فاقروحا تو انہوں نے زخمی کر دیا اس اونٹنی کو فاسب عنادمین تو ہو گئی یہ پشیمان تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے یقیناً اس میں خامخواہ دلائل ہیں اے لما ترکین اللہ دین اللہ حیوان اللہ یا جب انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو حیوانات کے ساتھ مساوی کر دیا اونٹنی کے لیے ایک دن پینے کا ہوگا پانی کا والم شرب شرب یوم معلوم حیوان کے ساتھ ان کو برابر کر دیا جب انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اللہ اللہ اور فاسبحو نادیمین نادیمین اونٹنی کے مارنے کے بعد ان کا پانی ختم ہو گیا اور پھر ان پہ عذاب آ گیا تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے یقیناً اس میں خامخواہ دلائل ہیں اور نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے اور بے شک تیرا رب وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے کا قوم قومولوتن علم اور جٹلایا تھا قوم لوت نے انبیا کو جب کہا ان کو ان کے خیر خوا علیہ السلام نے وہ تم نہیں ڈرتے اللہ سے یقیناً میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار تو ڈرو اللہ سے اور میری تابیداری کرو میں نہیں مانگتا تم سے اس دین کے بیان پر کوئی اجر اجرت مزدوری نہیں ہے میری مزدوری اور بدلہ اور اجر مگر رب مخلوقات کے رب کے ہاں اطاطو نز وقران آئے ہو تم مردوں کو ادائے شہوت کے ساتھ منل العالمین مخلوقات میں سے ضرور ما خلق القم رب من کم اور چھوڑتے ہو تم وہ جو پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں سے بلکہ تم ہو قوم خادون حد سے تجاوز کرنے والے قالو تو انہوں نے کہا اگر تو منع نہ ہوا یہ لوت تو ہو جائے گا من المخرجین نکالے ہوں میں سے ہم تمہیں اپنے گاؤں سے نکال لیں گے قالین علی کو من القالین تو لوت علیہ السلام نے فرمایا یقینا میں تمہارے عمل کے لیے من القالین برا جاننے والوں میں سے قالعی تو رج الاضا ابغست جب غصہ ہو جائے ایک آدمی تو عرب کہتے ہیں محاورہ ہے خلیط اور رجل تو میں بورا جانتا ہوں تمہارے اس عمل کو یہ میرے رب نجات دے دے مجھے اور میرے احل کو اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں تو نجات دے دی ہم نے لوت علیہ السلام کو اور اس کے آہل کو سب کو اللہ آجوزن مگر ایک بڑیا تھی بیری لوت علیہ السلام کی فلغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی عذاب میں سمت دمر اللہ پھر ہلاک کر دیا ہم نے اوروں کو اور برسا دیا ہم نے ان پر ماتارا بارش پتھروں کی تو بہت بری تھی بارش ڈرائے کی منظری یقیناً اس میں خامخواہ دلائل ہیں نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے اور بے شک رب تیرا لہول عزیز الرحیم خام غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے کذبا صحاب القتل مرسلین جوٹلایا تھا جنگی والوں نے انبیاء کرام کو اصحاب العقا قوم شعیب جب کہا تھا ان کو شعیب علیہ السلام نے اللہ تب و تم نہیں ڈرتے ہو اللہ سے یہاں خو ہم نے کہا کیوں کیونکہ شعیب علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو اصحاب مدین میں سے تھے لیکن ان کا ارسال ان دو قوموں کی طرف ہوا تھا اصحاب مدین اور اصحاب علیہ کا وہ اپنی قوم تھی یہ پرائی تھی وہ تم نہیں ڈرتے ان سے اللہ سے یقیناً میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار تو ڈرو اللہ سے اور میری تابیداری کرو میں نہیں مانگتا تم سے دین کے بیان پر کوئی اجرت نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ کے ہاں جو رب المخلوقات ہے پورا کرو ناپ کو اور مت ہو جاؤ من المخصرن کمی کرنے والوں میں سے اور وزن کرو بالخصاصل مستقیم سیدھی ڈنڈی کے ساتھ ولا تب خس النا ساشیام اور کمی نہ کرو لوگوں کے لیے ان کی اشیاء میں اور مت ہو جاؤ زمین میں فساد پھیلانے والے اور ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وجب اللہ تلولی اور پیدا کیا ہے پہلے والوں گروہوں کو جب اللہ پہلے والے گروہ جو صورت یاسین میں آیت نمبر بہاسٹھ میں بھی آئے گا قالون نمان تمن المسرین تو کہا انہوں نے جب اللہ ہو الجم اور ذلاعد الکثیر من الناس شوقانی فت القدیر میں کہتے ہیں جب اللہ وہ العدد الکثیر جواد کو کہتے ہیں لوگوں کی تو انہوں نے کہا ان نمان تمن المسہن یقیناً تو ہے جادو کی ہو میں سے تم پہ جادو ہوا ہے یا پیٹ ہے نہیں ہے تو مگر بش بشر ہماری طرح نبوت اور بشر ریت میں من منافات مانتے گمان نہیں کرتے ہم یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تم پر لمین کا کاوں کا فاص فتال تو گرا دے ہم پر کی صفم من سمائے ٹکڑا آسمان سے ان کن تمنس صادی قیمت ہے تو سچوں میں سے اعلی رب و بیما تو فرمایا شعیب علیہ السلام نے میرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو نفی علم غیب کی مخلوق سے اس میں تصرف کی بھی نفی کر دی کہ عذاب تو رب کا کام ہے جو عالم الغیب ہے وہ متصرف ہے فکس ضبو تو انہوں نے جٹلا ہے شعیب علیہ السلام کو عذاب ان کو عذاب نے صاحبان کے دن کا یوم اللہ مدین والے اور اساب العقا والے یا تو ایک ہی قوم تھے یا جدا جدا قومیں تھیں صابل پہ بات برسی تھی یہ آزاد تھا ان کے لیے یوم ازلہ ان نبان آزاب یوم ناظم یقیناً یہ آزاد بڑے دن کا یقیناً اس میں ہے دلائل اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے اور بے شک تیرا رب خامخواہ غالب اور رحم کرنے والا ہے غالب ہے اقوام محلک سابقہ کے حال کو دیکھو تباہ کر دیا سب کو رحم کرنے والا ہے بچایا وَإنَّهُ رب <العالمين> یہ ترغیب اگر عذابوں سے تم بچنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو تھام لو کون سا قرآن یقیناً قرآن لتنزیل اور اس کا نازل ہونا مخلوقات کے رب کی طرف سے ہے نزل نازل ہوا ہے اس کے ساتھ روحل جبریل, جبریل کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ روح کی غزہ لے کے آئے ن تصدیقو یا توحید کا دعوی قرآن کا جو دعویٰ ہے توحید یقیناً یہ بیان اس قرآن کا لفیظ وبر الخواہ کتابوں پہلی والوں میں تھا اولم یق اللہ آیا یا نہیں ان کے لیے دلیل یہ بات یہ ان کے لیے دلیل کافی نہیں ہے علاقل بھی کلی تکون امین پہ دل میں قرآن اتر جائے وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر منکرین کو ڈراتا ہے حق کا بیان کرتا ہے جس دن میں قرآن نہ اترے وہ دل کمزور ہوتا ہے جیسے کوئی خفا ہو جائے گا کوئی کیا کہے گا جھگڑا ہو جائے گا لیکن دل میں اگر قرآن اتر جائے تو مضبوط بن جاتا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرتا اولم یک اللہ آیا آیا نہیں تھی ان کے لیے دلیل یہ بات ان علماء و بنی اسرائیل کے جانتے ہیں اس قرآن کی حقانیت کو علماء بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا العلما او باقن ما باقی دہر آیان مفقود اناثار القلوب موجودہ علماء باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے ان کے وجود تو مفقود ہو جائیں گے لیکن ان کے آثار لوگوں کے دلے میں باقی رہیں گے مرنے کے بعد بھی ان علماء کے آثار رہیں گے یہ نہیں ہوں گے لوگ ان کے علم سے استفادہ کریں گے ولو نزل نہ ہوا اگر نازل کیا ہوتا ہم نے اس قرآن کو اللہ بازل آجمی ان بعض آجمی زبان میں فقرا ہوا تو آپ نے پڑھا ہوتا ان پر پڑھا ہوتا نبی علیہ السلام نے یہ قرآن ان پر تو ما قانون پڑھتے نبی علیہ السلام ان پر یہ قرآن تو نہیں تھے یہ اس پر ایمان لانے والے قزا لی کسلک نہ ہوئی اسی طرح ہم چلاتے ہیں اس تغذیب کو مجرموں کے دلوں میں ایمان نہیں لاتے اس پر حتیٰ یارول عذاب العلیم حتیٰ کہ دیکھ لے عذاب دردناک تو آ جائے گا ان کے پاس اچانا کو یہ عذاب اچانک اور یہ نہیں سمجھیں گے فیقول تو یہ کہتے حل نہ کہیں گے حل نہ ہنماً ضرورائے ہیں ہم مہلت دیے ہوئے میں سے افابی آزابی ناستہ نا یونون ہمارے عذاب پر یہ جلدی کرتے ہیں آفر تمتانہ ہم سینین اے خبر دے دے اگر ہم فائدہ دے دیں ان کو چند سال سمجا ہوں ماں کانوں یو اادون پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے یا ان کو ڈرایا جاتا ہے یو اادون یا وعدے سے یا وعید سے معنان ما یومت تعاون تو فائدہ نہیں دے گا ان کو وہ کچھ جو کہ ہیں یہ اس سے فائدہ لینے والے تقیف دنیاوی ماہلک من یتن اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی زمانے کسی گاؤں والوں کو الامن ذیرون مگر اس کے لیے ڈرانے والے ہوتے ہیں بیان کر لیتے ہیں جب وہ بیان کرنے کے بعد ضد اور انعد کی وجہ سے خلاف کرتے تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں ان گاؤں والوں ذکر ہادہ ذکر یا یہ مفول لہو ہے منظر کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے ڈرانے والے زکرا نصیحت کرنے والے فتوزک یہ نصیحت کی کتاب ہے تو نہیں ہے ہم شیاتی کہتے ہیں تو یہ قرآن سکھاتا معاض صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب وما تنزلت بھی شیاطین نہیں نازل ہو سکتے اس قرآن کے ساتھ شیاطین ومایم بغیلحم اور نہیں ہے مناسب ان کے لیے قرآن اور ان کا کیا جوڑ شیطانوں اور قرآن کا جوڑ ہی نہیں وما سیتین اور نہ یہ لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں قرآن کی طاقت شیاطین نہیں رکھتے ان نما سماعیلم معذلون یقینا یہ لوگ قرآن کے سننے سے خام خام معذول ہیں جدا کیے گئے ہیں فلاطد الماء اللہ الحر تو مت پکاری نفی ہے شرکا کی مت پکاری اللہ کے ساتھ الحن آ حاجت روا دوسرے کو فتکون من المعذبین تو ہو جائیں گے آپ آزادیے ہوں میں سے وہ نظر عشیرت اقربین اور ڈرائیے اپنے خاندان کو کو نزدیکی عشیرت خل اقربی اپنے نزدیکی کی خاندان کو ڈرائیے یہاں عبد الدردار رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے ابن کثیر نے کہ ابو دردا درس درس دے رہے تھے اور یہ مجلس کا آ کچھ بڑی تھی تھی اور ساروں کی نظر ابو دردہ کے چہرے پر تھی لیکن چند نوجوان تھے جو بے رغبت تھے تو کسی نے ابو دردہ سے کہا دیکھیں یہ سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں سوائے ان چند لڑکوں کے تو ابو دردا نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ زیادہ محنت اور کوشش کرتا ہے لیکن قوم نااہل نبی کی قدر نہیں کرتی یہ میرے اپنے اپنے گھر کے لوگ جن کو شیرت کلبین اللہ نے نبی کو فرمایا ڈرائیے اپنے رشتہ داروں نزدیکوں کو وقف جناح کلیمن تباہ کا اور نیچے کر دیجیے اپنے پروں کو یعنی سے اشارہ ہے اس کے جو آپ کے تابے اس کے لیے جو آپ کے میں سے فین دیجیے مما تعملون یقینا میں بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو یہ برات عنادۂ دین و توکل عالل عزیز الرحیم اور توکل کیجیے غالب اور رحم کرنے والی ذات پر الدی وہ اللہ یار کا جو دیکھتا ہے آپ کو ہینتقاپ کھڑے ہوتے ہیں بیان کے لیے و تقل باق ساجی اور اللہ دیکھتا ہے تیرا پھرنا موحدین میں صحابہ سیوتی یہاں اور ہمارے بعض اساتذہ فرمایا کرتے تھے مثبت ہو جاتا ہے جلال سیوتی بہت بڑے عالم ہیں یہاں کہتے تقل بکف ساجدین سارا سلسلے نصب نبی علیہ السلام کا معاہدین تھے جو تقلب وہ نصب کو معاہد ثابت کرنے کی کوشش کرتے حتیٰ کو کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہ معاہد تھا وہ چچا تھا اپنا باپ نہیں تھا اپنا باپ واحد تھا کچھ اور باتیں بھی تو نہیں تقل ہوتے آلہ کلی افاق نسیم ہر ایک افاق جھوٹے عصیم گنانگار پر شیاتی تو جھوٹوں کے پاس آتے ہیں گنانگاروں کے پاس آتے ہیں یلکون المسمو گراتے ہیں سنی ہوئی با اللہ صحیح سلامت گھر پہنچا دیتی تم ساری زندگی جو کہتے تھے مدینے کی گلیوں میں مر جائے ایک شاعر تھا ابو نواز تو وہ بادشاہ کے بحل میں آیا تو بادشاہ ہارون اپنی لونڈی کے ساتھ مصروف تھا حارثہ کے ساتھ تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اس نے کچھ شعر وغیرہ پڑھے اور بغیر ہدیہ لیے چلا گیا تو وہ جب نکل رہا تھا تو بادشاہ کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ قد زا شعری علی بابکم کما ذا در علی حارثہ میرا شعر تیرے دروازے پر اس طرح ضائع ہو گیا جیسے کہ یہ موتیوں کا ہار ہارثہ کے گلے میں ضائع ہے ہارثہ تو اس کے قابل نہیں ہے کسی نے بادشاہ سے کہا اس شاعر نے تو یہ لکھ دیا تو شاعر کو دوبارہ بلایا تو جب شاعر آیا وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو زا کے عین کو کاٹ لیا تو حمزہ بنا دیا تو لقد ذا اعلی بابکم کما ذا در نالا ہارثہ تو بادشاہ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا میری تنخیص اور حارثہ کی بے ادبی کی اس نے کہا نہیں جی میں نے تعریف کی ہے میں نے لکھا ہے زا آ ذا نہیں ہے زا آ چمکا میرا شعر تمہارے دروازے پر جس طرح کہ یہ ہارثہ کے گلے میں موتیوں کا ہار چمک رہا ہے تو تو ہوتے ہی اس طرح ہے بشواراویتبی وہ ملغا ان شاعر ہیں ان کے سرکش علم ترانحم فیکل وادی یہی مون آیا تو نہیں دیکھتا کہ یقینا یہ ہر ایک وادی میں یہی ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی تو پیتا ہے پیتا ہے پانی اتنا پیتا ہے کہ پھر اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے مر جاتا ہے یہ ہیلوین اے نوع الکلام ہر ایک وادی میں یہیمون حیران اور فریشان ہوتے ہیں وانہم یقولون ما لا یفعلون اور یہ شاعر تو کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں اچھے شعراء کی الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق و ذکر اللہ کثیرا اور یاد کیا اللہ کو بہت بہت وانتصر اور بدلہ لیا من بعد ما ظلموا اس کے حسان حسان نے وہ اشعار اارثہ کے جواب میں لکھے تھے حجو تو محمدن فاجب تو انہ اللہ فیضا کل جزاؤ حجو ت محمدمبرن تقیَََََََََََََ رسول اللہ شيمت فنى و والدى و عرضى عرض محمد سكيل تو بنيّتى علم تروہا تصال ترف داحو قال اللہ قد ارسل تعبدن یقول الحق وقد وقال اللہ قد یسر تجند یسر تجن دن حم الارف تو اللہفی کلی او مدین صبابن اوقال اوحجا فمیہ حجو رسول اللہ من کم ویم دہ ہُو ور سر وجبريل ورسول الله فينا وروح القدس له الكفاو تو یہ اشعار نبی علیہ السلام کی مدح میں کہے اور دفاع میں کہے تھے تو وانتصروا من بعد ما ظلم وسيعلم الذين ظلموا اي يوم قلبي ينقلبون اور جلدی ہے کہ جان لیں گے ظالم کس طرف ایمن کلبن میں نے کہہ دیمن کلب انتقال علازد الى الى دماغ ہوا علیہ اور مرجا حالت الا کی طرف واپسی کس جگہ میں پلٹنے کی ین قلیبون یہ پلٹتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ عمر خلیفہ ہوگا میرے بعد تو کسی نے کہا عمر کیسے خلافت کے کی منصب پہ فائز ہو سکے گا وہ تو جذباتی ہے تو ابو بکر نے کہا میرا گمان ہے عمر پہ کہ وہ انصاف کرے گا اگر اس نے انصاف نہیں کیا تو وسع عالم الدین ظلم و ایم القلبی کلیبون یات پڑک جلدی ہے کہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کون سی جگہ پھرنے کی کون سی جگہ میں یہ پھر گئےین خلیبون تو صورت میں تسلی نبی علیہ السلاۃ کو اور ہر مبلغ کو بھی واقعات لمبیائی صافین اور ہر واقعے میں دو مسئلے ثابت ہوئے اور بیان ہوئے نجات المومنین اور حلاق الجاہدین بعد البیان قول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم اللهم قوینا في رزاک و خزل الخیر بناسیتنا و جعلی لسلام رجائنا لا الہ الا انت المستعان و علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ ہوتا